الحمدالعلومین وسلط وسلام عالیہ سید المسلیم اما باد فاؤ میرے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اللہ کی رحمت سے آج چودہ اگست چودہ اگست انیس سو سینتالیس کی یاد بنانے کے لیے ہم چودہ اگست دو ہزار سترہ میں جمع ہیں اللہ کریم نے ہم ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا اللہ کریم قرآن مزید درشاد فرماتا تم لزید تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا آج ایک بہت عظیم نعمت ایک بہت پیاری نعمت وہ نعمت جس سے ہم سارے ہی مستفید ہو رہے ہیں دن اور رات اس نعمت کا یو سمجھیے کہ سمرا کھا رہے ہیں میری مراد وطن عزیز پاکستان ہے آج دنیا بھر میں ہم وطن عشقان رسول پاکستان دن منا رہے ہیں پاکستان کا یوم منا رہے ہیں اس دن کی خوشیاں منا رہے ہیں آپ کا مدنی چینل بھی آپ کے لیے خصوصی نشریات لے کر حاضر ہوا ہے کل رات ہی سے یہ سلسلہ جاری ہے قبل شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرہ فرمایا آشقان رسول نے شکرانے کے نوافل ادا کیے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا اور آج جو ہمارا سلسلہ ہے جس کا نام ہے پاک وطن کی خوشبو اس سلسلے میں آپ بہت ساری خوشبوئیں محسوس کریں گے جی ہاں ہمارے صوبوں کی ثقافت کی خوشبو محسوس کریں گے ہمارے صوبوں کے اولیا اکرام کے فیضان کی خوشبو محسوس کریں گے ہمارے صوبوں کی بولیوں کی خوشبو محسوس کریں گے ان شاء دعوت اسلامی کے پاکستان کے مختلف صوبوں میں ہونے والے مدنی کاموں کی خوشبو محسوس کریں گے ان شاء اللہ عشق رسول کی خوشبو محسوس کریں گے اللہ نے چاہا تو خوف خدا کی خوشبو محسوس کریں گے اور یہ سب مل کر پاکستان کی خوشبو محسوس کریں گے ہمارے ساتھ ماشاء اللہ آج اس سلسلے میں مختلف بولیاں بولنے والے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی شامل ہیں دعوت اسلامی کا یہ خاصہ بھی ہے کہ پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے مختلف بولیاں بولنے والے ایک رنگ میں رنگ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر سچے پاکستانی بن کر اپنے وطن میں جہاں اپنے وطن کی خدمت وہیں سنتوں کی خدمت بھی کرتے ہیں تو آج آپ کو دعوت اسلامی کے بھی مختلف رنگ دکھائیں گے اور ان وطن کی خوشبو بھی آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ، پختون اسلامی بھائی بھی ہوں گے سندھی اسلامی بھائی بھی ہوں گے پنجابی اسلامی بھائی بھی ہوں گے بلوچی اسلامی بھائی بھی ہوں گے اور ان سب سے ہم انشاءاللہ انہی کی بولی میں کچھ بدلی پھول بھی لیں گے اور آج ہم اپنے سلسلے میں آپ کی کالز بھی مختلف زبانوں میں لیں گے جی ہاں اگر آپ پنجابی بولنے والے ہیں تو پنجابی میں کال کیجیے آپ سندھی بولنے والے ہیں تو سندھی زبان میں کال کیجیے آپ پختون ہیں آپ کو بھی ہم بخیر راگلے کہیں گے آپ بھی ہمیں اپنی زبان میں کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ بلوچی ہیں تو آپ کے لیے بھی مرحبا بش آٹکے آپ کو کہیں گے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ کیونکہ میں میمنی بھی بول لیتا ہوں تو میمنی ہمارے میمن اسلامی بھائیوں وہ بھی مرحبا کہیں گے آپ میمن زبان میں بھی کال کر سکتے ہیں جو پنجابی اسلامی میں ہمارے ساتھ ہیں وہ سرائیکی بڑی اچھی بول لیتے ہیں تو آپ سرائیکی زبان میں بھی کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ دنیا کے کسی ایسے خطے میں ہمارے ہم وطن ہیں جو انگلش میں کال کرنا چاہتے ہیں تو وی آر ویلکم یو ان شاء ٹرائی ٹو آنسر یو انگلش لینگویج آلسو تو آج مختلف زبانوں کا یہ سمجھیے ایک خوبصورت بدنی گلدستہ ہے اور ہم سب نے اس گلدستے کی خوشبو کو محسوس کرنا ہے کیونکہ سلسلے کا نام ہے پاک وطن کی خوشبو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پختون اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں ہمارے امام صاحب بھی تشریف لائیں یہاں سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے پنجابی اسلامی بھائی یوں کہہ سکتا ہوں اور ہمارے بلوچی اسلامی بھائی بھی تشریف لائیں اور آپ سب کو ہم الحمدللہ مرحبا کہتے ہیں ہم پختون اسلامی بھائی کو بخیر راگلے کہتے ہیں ہم ہمارے پنجابی اسلامی بھائی کو جی آیا نو کہتے ہیں ہماری مجلس مدنی چل کے نگران بھی ہیں بلوچی اسلامی بھائی وش آت کے ماشاءاللہ مرحبا مرحبہ جزاک اللہ اور ہمیں جناب پرچم بھی ہمارے ہاتھ میں آ ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سلسلے کا نام تشریف بھی رکھے گے ہمارے سلسلے کا نام آپ اپنی علاقائی زبان میں بھی کہیں گے ماشاء سندھی اسلامی بھائی مرحبا بلی کری آیا سبحان اللہ ان کا مائک وغیرہ بھی ارینج کر دیں تو وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے تو اب ہمارے اس سلسلے کا نام پاک وطن کی خوشبو یہ آپ اپنی زبان میں بھی کہیں اور ہمارے جو ہم وطن آشقان رسول ہیں ان کو آپ جشن آزادی مبارک بھی کہیں تو ماشاءاللہ سب سے پہلے ہم پختون اسلامی بھائی سے انشاءاللہ سلسلے کا نام بھی سنتے ہیں اور جشن آزادی مبارک آپ کی طرف سے ہمارے پختون اسلامی بھائیوں کو بھی پیغام چلا جائے سلحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین الحمدللہ دا ما فقو اسلامی رو مدنی چینل کتون کو تاسو ټول لمکه والسلام علیکم و رحمت الله و او بیا تاسو ټول لا سمونګه خپل خوغ وطن پاکستان تا جشنه آزادی تاسو ټول لم مبارک شه او الله تعالی د نوم لا د قدر کولو توفیق راکې سمونګه سلسله نوم ده انشاءاللہ د پاک وطن خوشبو پا, پاک وطن ہشت بوچ کوم دے انشاءاللہ پ دے بار کے بنوں با دلتا سنا خبرے باورو انشاءاللہ ازواج سبحان اللہ سبحان اللہ چندرا پنجابی اسلامی بھائی بھی ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو ہمارے سلسلے کا نام بھی بتائیں اور انہیں جو ہے پاک وطن کی خوشبو ہمارے سلسلے کا نام بھی بتائیں اور ان کو وجشت نے اعزاز دی مبارک بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسالین ماشاءاللہ اج بڑا ہی پیارا دن ہے سارے ہی پاکستانیوں نو میں مبارک باد پیش کر داواں ساڈے اج دے سلسلے ہے پاکستان دی خوشبو اللہ جی جناب ساڈے ہمارے بلوچی اسلامی بھائی انشاءاللہ وہ بھی کچھ مدری پھول عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منی تمام ملک مردماناں مرچگی آزادی روچ با باز مبارک بھی بھی الحمد للہ مدنی چینل ہے. سلسلہ پروگرام پاک وطن وش بو عشتوں کا موجود ہے تمام مردمہ گزارش عرضے کے سلسلہ مکمل بے چارے تھا ان شاء اللہ اس میں معلومات ہے تو کا بعض اضافہ چلیں <تصفح> <تصفح> جناب ہمارے سندھی بانو سائیں آپ بھی کچھ ہمارے سندھی اسلامی بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کریں اور ہمارے سلسلے کے بارے میں بھی بتائیں الحمدللہ رب اج مدنی چینل تے پیارو سلسلو پاک وطن جی خوشبو الحمدللہ مدنی چینل ساریہ ہے تمام عشقانی رسول کے آزادی جی مبارک ڈی میں جیہ میں اللہ تبارک و تعالی رجل اسا کے یہ دین نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی رجل کی نعمت جی قدر کنے ان سلسلے میں انشاءاللہ رجل شامل رہندہ سے کئی نعمتوں انشاءاللہ جی رجل میں انشاءاللہ رجل جی کئی برکتوں حاصل کرنے میں کامیاب تھیندس سبحان اللہ سبحان اللہ فلہ جناب وقت ہوا ہے مدنی چلے کے ناظرین رب ازل و کا شکر ادا کرنے کا ایک شاندار طریقہ کہ اس کی عبادت کی جائے اس کی فرما برداری کی جائے سلسلے کا اے جو اے ابتدا ہے اس سلسلے کا جو افتتاح ہے ہم تلاوت قرآن مجید سے کیا کرتے ہیں اور آج میری گزارش ہے ہمارے مام صاحب سے کہ ہمیں وہ خوبصورت قرآن پاک کی صورت کی آیتیں سنائی جائیں جس پہ بار بار اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا یوں سمجھیے ہمیں حکم بھی دیا گیا ہمیں ترغیب بھی دی گئی ہے یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میری مراد سورہ رحمان سے ہے شکر کے جذبات میں ڈوب کر آئیے رب کا پیارا کلام سنتے ہیں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 لا نعلمه البيان الشمس والطمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء تغوف الميزان وأطيم الوزن بالخصط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأسمان والحفظ العسف والويحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال من وخلق الجامع من مارج من ذنب فبأي آلات ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المضربين فبأي آلاء ربكما تكذبان ما رجا البحرين يلتقيان بينهما بفظ لا يضيان فبأي أي آلاء أيضا بكما تكذبان وَدُ مِنۡهُمَا لُؤُوۡلُؤٌ وَاللُّجَجُ فِىۡ أَيِّ ءَاذَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الجَوَادُ المُنۡشَآءُ فِى البَحۡرِ فِي أَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَقَدْ اللَّهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَعَظَّ اللَّهُ بچوں اسلامی بھائیوں اور مدنی چلک کے ناظرین جیسا کہ سلسلے کے آغاز میں بھی میں نے کیا تھا کہ آپ مختلف بولیوں میں بھی مختلف زبانوں میں بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں آج ماشاء اللہ وطن کی خوشبو محسوس کرنی ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے انشاءاللہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی کال کچھ پس منظر بھی ساتھ رکھتی ہو دراصل آج ہمارے بہت پیارے وطن ہمارے عزیز وطن پاکستان کا یوں سمجھیے کہ یوم آزادی ہے اور اس دن کی مناسبت سے آپ نے کیا کیا میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کی اس نعمت کا شکر کس انداز میں ادا کیا کیا آج آپ نے مثال کے طور پہ فجر کی نماز ادا کر لی اگر ابھی تک ظہر نہیں پڑی تو پہلے زہر پڑھ کے ہمیں کال کیجیے کہ اب میں نے نیت کر لی ہے کہ اللہ نے یہ پیارا وطن دیا تو میں اب نمازوں کی پابندی کروں گا اس نیت کے ساتھ اب ہمیں کال کریں اگر ابھی تک آپ نے سجدہ شکر ادا نہیں کیا سنت کی نیت سے نبی پاک علیہ صلاح وسلام کی ہے سنت ہے کہ نبی پاک کو جب خوشی کی خبر ملتی میرے آقا سجدہ شکر ادا کرتے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر سجدہ شکر کر لیں تو انشاءاللہ وہ کرنے کے بعد ہمیں کال کریں کہ میں نے آج وطن عزیز پاکستان کی اس عظیم نعمت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کر لیا میں نے سجدہ شکر ادا کیا یہ دو رکعت نفل شکرانے کے آپ نے ادا کیے کہ نہیں کیے تو اگر اس طرح آپ کی کالز آئیں گی تو دیگر اہل وطن کو بھی اس کی ترغیب ملے گی کہ یہ دنیا کا دستور ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں جب دنیا میں کوئی تحفہ دے ہم اس کو ناراض نہیں کرتے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا وطن دیا جس کی نظیر پورے عالم میں نہیں ملتی حرب ازل نے اتنی بڑی نعمت دی پھر ہم اس کی قدر دانی کریں اس کے شکر میں اللہ کو راضی کریں یا اسے ناراض کرنے والا کام کریں تو ہر ذی شعور ہر عقلمند انسان یہی جواب دے گا کہ جس رب نے یہ نعمت دی ہے اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے تو یقینا جشن آزادی والے دن بھی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے ماشاء اللہ کئی جی یہ بھی تو کر سکتے ہیں نا کالز کے اندر کے مثال ہے کوئی میری ایسی ہیبٹ تھی کوئی عادت تھی وہ چھوڑ رہا ہوں وہ آج میں چھوڑ رہا ہوں تعلق گناہ سے نہ ہو کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے مثال کے تو پر صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ میں خیال نہیں رکھتا تھا کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز تھی یا اگر آپ بتانا نہیں چاہتے تو کم از کم اتنی ہی اگر کال کر دیں کہ میری کوئی ایک ایسی عادت تھی جس کی وجہ سے میں بھی تنگ تھا میرے گھر والے بھی پریشان تھے لیکن آج اس یوم آزادی کے موقع پر انشاءاللہ میں آئندہ اسے بچنے کی کوشش کروں یہ جی بھی شکر, شکر کا ایک انداز جی ہے جی یعنی علماء, ہاں علماء فرماتے ہیں کہ جو شکر ہے نا وہ فقط زبانی نہیں ہے یعنی میں سارا دن شکر الحمد الحمدللہ کہتا رہتا رہ بہت اچھی بات لیکن آزاد کے ذریعے شکر بھی ادا ہوتا ہے اور یعنی اللہ کی نافرمانی فرمانی سے بچ کر اللہ کی فرما برداری والا کام کروں یہ بھی اللہ کا شکر ہے اور یاد رکھیے جیسے میں نے اپنے انٹرو میں ابتدائی کلمات میں قرآن پاکی قائد کے بارے میں بار عرض کیا تھا اللہ ان شکر تم اللہ اللہ میرا شکر ادا کروں میں تمہیں اور عطا کروں اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے وطن میں اور خیر و برکت نازل ہو امن و امان عطا ہو جائے ہمارے برکت میں ہمارے وطن کی جناب کھیت لہ لہاتے رہیں ہم ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے بچتے رہیں ہمیں رب کا شکر ادا کرنا ہوگا اور پریکٹیکل شکر ادا کرنا ہوگا ان شکر کے موضوع پر مختلف زبانوں میں بہت پیارے پیارے بدلی پھول ہم نے لینے ہیں اور ہم نے ابتدا ہی اسی لیے سور رحمان سے کی ہے بلکہ میں ایک اور عرض کروں گا ایک اور خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ چلے میں آج اس مبارک دن سورہ رحمان ہی کی تلاوت کر لیتا ہوں اللہ کے شکر میں تو سور رحمان کی تلاوت کر دیئے پھر ہمیں کال کیجیے تو شاید بہت سارے ناظرین کے دلوں میں خوشی بھی داخل ہوگی نمبر ہمارے اسکرین پر موجود ہیں آپ کلام کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں ہم ان پاکستان کے حوالے سے بھی جو کلام ہیں ان کو سلسلے میں بھی, بھی شامل اور اللہ کی رحمت سے مختلف پڑھتے رہیں گے ہمارے اسلامی بھائی اور کیوں نہ پاکستان کے پرچم سے سجا ہوا اللہ اللہ کو پیش بھی کر دیتا ہوں ان شاء اللہ بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ لگا بھی دیتا ہوں الحمدللہ تعالی کی بہت بڑی پیاری نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں اور یہ پاکستان کی جو نعمت ہمیں حاصل یہ بھی ہمیں کریم اکال السلام کا صدقہ ہی ہے اسی مناسبت سے سعیدی حضرت کا کلام جس میں آپ نے شروع میں پیارے اکالیہ السلام السلام کی <سلام> بڑی پیاری شان ذکر فرمائی نعمت وہ نشان گیا پڑھنے کی سازت حاصل کرتا ہوں مدین کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی کے ساتھ اس کا نام یہ شریک ہو جائے صلی اللہ علیہ حب بل بڑی سلام علیہ گیا مسلم گیا حبیب اللہ متے باتے دم دم گوی hello کلام بھی بڑا پیارا منتخب کیا ہے کہ پہلے میں ہم نے قرآن پاک کی ان آیتوں کی تلاوت کی جس میں رب کی نعمتوں کا اور اس کے شکر کا ہمیں درس دیا گیا اور اب اس کلام میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کمال کی بات لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ سرات والسلام کے اللہ کی عطا سے جو آپ کی اتھارٹیز ہیں اور آپ جو کرم نمازیہ فرماتے ہیں نعمت عطا فرماتے ہیں حدیث پاک بھی ہے نا کہ اللہ عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو سبحان اللہ یہ وطن عزیز پاکستان بھی خاص نبی پاک کی جو سمجھے نگاہ کرم سے ہمیں عطا ہوا ہے کئی تحریک پاکستان کی اگر آپ تحریک واقعات کو پڑھیں تو کئی بزرگوں کے خواب میں کئی پاکستان کے جرنیلوں کے خواب میں سرکارد عالم صلی اللہ تعالی وسلم تحریک پاکستان کے رہنماؤں کے خواب میں آقا تشریف لائے کہ تمہیں پاکستان کی خوشخبری ہو اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور اس کی خاص اگر نبی پاک سے اٹیشمنٹ دیکھے نا تو آج بھی جو پاکستان کا محلے وقوع ہے سبحان اللہ غور سے سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کے قدمین ہیں باب البقی پہ اگر آپ کھڑے ہو نا اور اگر باب البکی پر آپ کھڑے ہوں تو پیٹ آپ کی ہوتی ہے جنت البکی کو بھی خوش نصیب کیوں ہے جنت البکی والے پتہ ہے آپ کو ویسے تو مدینے میں تدفین بڑی بات ہے مگر وہ این نبی پاک کے قدموں میں آرام فرما ہے ارے پاکستان والو پورا پاکستان ہی اسی سمت میں نبی پاک کے قدموں میں موجود ہے تو یہ خاص کرم اچھا پھر باب کعبہ جو باب رحمہ جسے کہا جاتا ہے کاب شریف کا جو دروازہ ہے نا اس کی سیز میں پاکستان ہے یعنی ایک طرف ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا رخ کعبے کے دروازے کی طرف ہوتا ہے باب رحمان ملتظم کی طرف ہوتا ہے اور سبحان اللہ جب ہم رات آرام کرتے ہیں تو گویا نبی پاک کے قدموں میں سو رہے ہوتے ہیں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اچھا پھر اب لفظ پاکستان پر غور کریں نبی پاک سے خاص اٹیچمنٹ مدینہ طیبہ سے خاص جو اس وطن کی یو سمجھیے کہ اٹیچمنٹ ہے جو نسبت ہے پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ٹھیک ہے اور تحبا سبحان اللہ تیبا جو ہے یہ کہتے ہی پاک جگہ کو ہے اچھا اب ذرا اچھا مدینہ منورہ یا مدینہ پاک جو اگر ہم کہتے ہیں تو مدینہ کہتے ہیں آپ کبھی جائیں عرب میں تو جہاں شہر لکھا ہمارے شہر لکھا ہوتا ہے نا وہاں لفظ مدینہ لکھا ہوتا ہے مدینہ کہتے ہیں شہر کو کون سا شہر کون سی جگہ جو پاک ہے مدینہ پاک اور پاکستان وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں تو گویا مدینہ پاک کا یا مدینہ منورہ کا اردو ترجمہ بنتا ہی پاکستان ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو مدینہ ثانی بننا نصیب فرمائے اس وطن میں وہ برکتیں اور عطا فرمائے تو الحمد اور آج بھی اگر دیکھیں بے شک ہم گناگار ضرور ہیں ہماری اکثریت نماز وغیرہ کے معاملات میں ہم ان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مزید آ جائیں لیکن ایک بات طے ہے کہ نبی پاک پر اپنی جان قربان کرنے والے سرکار علیہ اصلاۃ وسلام سے عشق رکھنے والے ان کا میلاد بنانے والے اور ان کی آمد کا جشن منانے والے ہمارے وطن میں کثیر تعداد میں موجود ہیں تو الحمدللہ یہ نبی پاک کی عطا ہے یہ پیارے آقا کی نعمت بھی ہمیں ملی ہے تو آئیے اسی نعمت کا تذکرہ جو اس کلام میں کیا گیا ہے اس کو سنتے ہیں ان شاء اللہ ساتھ, ساتھ ہی من کا کل دوست بات کی حضرت نے جان بھی وہی ہے دل بھی وہی ہے عقل بھی وہی ہے ہوش بھی وہی ہے سب کچھ تو وہی ہے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اللہ ہم سب کو ایسی کیفیات نصیب فرمایا کہ ہمارا سب کچھ مدینے میں ہو میں یہاں ہوں میرا سامان مد... آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے اللہ کرے یہ کیفیات ہماری باقی رہیں مدیچل کے ناظرین سلسلہ ہے پاک وطن کی خوشبو اہل وطن دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں ہمیں کال کیجیے اپنی خوشی کا اظہار کیجیے اپنی نیتوں کا اظہار کیجیے اور ہمارے ساتھ اس خوشبو کو محسوس کیجیے چاروں صوبوں بلکہ پاکستان کے ماشاءاللہ اللہ صوبے ہیں پانچوں صوبوں کی یوں سمجھیے کہ ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے ان کی خصوصیات بھی ڈسکس کرنی ہے آئیے کیوں نہ پہلے ہمارے پیارے وطن وہ وطن کا وہ صوبہ جو ایک عظیم اور قدیم ثقافت رکھتا ہے سندھ کی سرزمین جس کو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پرانی اس کی ثقافت ہے ہم پہلے سندھ کے بارے میں آپ کو ایک بدلی گلدستہ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے سندھی مبلک سے کچھ بدلی پھول لیتے ہیں کہ یہ سندھ میں رہتے ہیں ہمیں بتائیں وہاں کے بارے میں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں وہاں اولیاء کرام کے ماشاءاللہ بہت سارے مزارات ہیں کچھ اس بارے میں بھی ان سے پوچھیں گے اور ساتھ ساتھ ان ہماری آپ کی دعوت اسلامی کے بارے میں بھی کچھ سندھ کے بارے میں پوچھیں گے آئیے چلتے ہیں بدلی گلدستی کی طرف سندھ میں ہمارے وطن میں سندھ جو صوبہ ہے اس کے بارے میں ایک خوبصورت مدری گلدستہ دیکھتے ہیں سندھ پاکستان کے چار صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جو بر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و سندی سرگرمیوں کا مرکز ہے سندھ پاکستان کا جنوبی مشرقی حصہ ہے سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے صبح سندھ میں کئی اولیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں حضرت لا شہباز قلندر حضرت عبداللہ شاہ اصحابی حضرت سخی عبد الباب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے اولیا بھی صبح سندھ میں آرام فرما رہے ہیں کراچی حیدرآباد زمز نگر میر پور خاص نواب شاہ سکھر لاڑکانہ ٹھٹا خیر پور ٹنڈو ال جیسے شہر موجود ہے پاکستان کا ایک سب سے بڑا شہر کراچی بھی صبح سندھ میں واقع ہے جس میں ایک بندرگاہ بھی واقع ہے اللہ سوجل ہمارے وطن عزیز پاکستان کو برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سندھ پاکستان کا خوبصورت پیارا میٹھا اور میٹھی بولی والا صوبہ ہے اور الحمد ہمارا باب المدینہ کراچی بھی اس وقت بھی جہاں بیٹھے بیسیکلی تو وہ بھی سندھ ہی ہے اور ہم بھی سندھ کے صوبے سے ہی گویا تعلق رکھتے ہیں یہاں بیٹھ کر ہم مدری چینل بھی چلا رہے ہیں بلکہ میں سندھ کو یہ اعزاز بھی ہے کہ دعوت اسلامی جیسی عظیم تحریک جو دنیا بھر میں نہ صرف اسلام کا نام روشن کر رہی ہے بلکہ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہی ہے جی ہاں اے پاکستانی یہ فخر ہے ہمارے لیے کہ امیر علیہ سنت بھی پاکستانی ہے دعوت اسلامی شروع بھی پاکستان سے ہوئی ہے اور الحمدللہ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کر رہی ہے اور کو یہ بھی تو خصوصیت ہے نا کہ پاکستان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو جی اسلام جو داخل پورے خطے میں کے پورے جو خطے میں اسلام میں اور مسلم فاتحین جب تشریف لائے مسلم جو تشریف تو وہ اسی سم کی دھرتی سے ہی اسی لیے امیر علیہ سنت نے اس صوبے کا نام جو ہماری مدنی اصطلاح ہے باب الاسلام اسلام کہا جاتا ہے یعنی اسلام کا بھی یہ باب ہے اچھا یوں دیکھیں تو اس وقت بھی اسلام یہاں سے داخل ہوا اور آج دنیا بھر میں ایک عظیم تحریک جو اسلام کا پرچم برد کر رہی جی ہے سنتوں کی آ... تبدیل ہو رہی ہے سنتوں کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہوئی اور باب المدینہ کراچی سے شروع ہوئی اور الحمدللہ آج دنیا بھر میں اس تحریک کے چرچے ہیں بیان تو کرتے ہیں لیکن مجھے پچھلے دنوں فیلنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو افریکن مبلغین تشریف لاکھ ان کے ساتھ ہم صحرہ مدینہ جا رہے تھے مزارات پر حاضری کے لیے تو راستے میں وہ پاکستان کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کو میں بتا رہا تھا تو جب میں نے کہا نا کہ یہ بابول اسلام ہے تو انہوں نے کیوں بابل اسلام کیا گیٹ تو جب ان کو بتایا تو وہ اتنے خوش ہوئے اچھا ان کی خوشی سے مجھے بہت خوشی آتی ہوئی کہ دنیا کے اندر اس طرح کے ناموں کا کانسیپٹ اتنا زیادہ نہیں پایا جاتا جو باب اسلام ہے پھر بابول مدینہ کا کانسیپٹ بتایا تو وہ تو سمجھے گا واری واری جا رہے ہیں بابل مدینہ بھی بتا دیں اسلام کو تو کہتے کراچی کو بابل مدینہ سنت کیوں کہ دعوت اسلامی کی اطلاع بھی کہا جاتا ہے کی وجہ بتائیں سب بھائی جی بابل اس کو بابل مدینہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بابل مدینہ کراچی جو شہر ہے اس کے ساتھ جو سمندر ہے یہ بحیرہ عرب ہے یعنی کہ اس کنارے پر ہم موجود ہیں باب المدینہ موجود ہے اور اسی سے اگر سفر کرتے ہوئے جائیں تو یہ عرب شریف کو ساحل لگتا ہے اسی لیے اس کا نام بحیرہ واہ عرب, واہ عرب واہ ہے اور جس میں بھی مدینے جانا ہو خواہ وہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے تعلق رکھتا ہو تو جب وہ جائے گا تو وہ بائی جائے یا زمینی راستے تو اب جاتے نہیں ہیں سی جائے, جائے تو اس کو گزرنا یہی سے वाँ ہے یعنی باب المدینا سے گزر کر ہی مدینہ کی طرف جائے گا دس از دا شارٹیسٹ وے ٹو مدینہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم بابل مدینہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ ملورہ سے سب سے نزدیک شہر اگر پاکستان کا کوئی ہے تو وہ بابل مدینہ کراچی ہے سبحان اللہ تو یہ بھی الحمد للہ فیضان ہے اور کیا خوبصورت یہ نسبت والی بات ہے ہمرت کا ذہن دیکھیں دعوت اسلامی کا دعوت اسلامی کی خوشبو ہے یہ کہ ہمارے وطن کی ان خوبصورت چیزوں کو ان شہروں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس وطن میں اس شہر میں یہ خوبصورتی اور یہ برکتیں سبحان اللہ یہ باب الاسلام اسلام ہمارا پیارا وطن اور سندھ کو اچھا ہمارے مبلک سے بات کرتے ہیں ذرا سندھی ناظرین کو بھی ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں آ, یہ بتائیں کہ موکے اتری سندھی نہ چندی تو اب اصل میں ہم میمن ہیں तो अस मेम आयू तो मेम बोलू था मिले थी तकरीबन मिले थी तो थोड़ी घी गलत कर पाकवतन की खुशबू केको चूदा जबान पाकवत सुगंध भी माशाला ناظرین ہوں آئیں انشاءاللہ امید ہے خوش بھی ان کی دل جو نیت ہے مکس نے بولی رہی ہوں اگر آئے انشاء اللہ پوری بولنا تو کے میٹھی بولی یا مٹھو سوبو کُن لوں کہ ان بولی میلی چونچ کی میٹھی کرے بھی چون جو پانجی, پانجی زبان میٹو چا الحمد للہ تو جلد جی اصل مرشد جی نسبت رکھنا تمام جی, زبان گلائے आ, اسلام کے میٹھی لگی ہے زبان ہے ان کرامیار می چن لیکن ویسے واقعی گھلائیں بھی نا اگر کوئی سندھی سے تو سندھی بولی مٹھی ویسے ہی فیلتی تھی بہ ان میں نرمی آئے بہ ان میں شفقت محسوس بھی تمام زیادہ گن ہاں اردو کا بھی اچھا ایک بات میں سندھی کے ضرور کہوں گا کہ اسکول کے زمانے میں سب سے مشکل پیپر سندھی کا ہوتا تھا اس کے لکتے ہی پورے نہیں ہوتے تھے تو یہ ہے کہ الٹرمیٹ بھی کافی زیادہ کافی زیادہ ہے جناب یاد ہے مجھے وہ کس کس لفظ پر کتنے اوپر رکتے ہیں اور کتنے نیچے رکتے ہیں یہی یاد کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا تھا لیکن نو ڈاؤٹ ماشاء اللہ اچھا ہم خاص طور پہ جب میمن ہے ہمارے لیے تو بڑا ایزی ہو جاتا ہے جب سندھ جاتے ہیں تو میمنی شروع کرتے تو وہ سمجھ جاتے ہیں بہرحال اب سندھ کی ثقافت بہت پرانی ہے ہزاروں سال پرانی اس کی ثقافت ہے اور شاید یہ ہمارے وطن کا اگر ہم کہیں کہ ہسٹری وائز بھی سب سے پرانا ایریا اگر کہیں گے تو وہ سندھی ہے موہن جو داڑو جو لڑکا نہ کے قریب ہے لائن ان کے بارے میں لائے تاریخ میں تو پنج ہزار سال پر اللہ ان کی تاریخ یعنی یہ غور کریں ہمارے یہاں تھوڑا سا اگر ان چیزوں کو ایڈورٹائز کیا جائے اور اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا جائے کیونکہ میں ایتھنز گیا ہوں اور کے اندر میں سمجھتا ہوں شاید گریس کا ستر فیصد آمدنی کا ذریعہ جو ٹوریزم ہوگا جی وہ صرف دنیا جی سکندر اعظم کے ان خندرات کو دیکھنے آتی ہے جو پانچ ہزار سال پرانے جی وہ کھڑے ہو کے پاگلوں کی طرح دیکھتے ہی رہتے میرے کیا دیکھ رہے بولے پانچ ہزار سال پرانی عمارت ہے ہمارا موئنڈ داڑو جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ ہزار سال پرانی اس کی ثقافت ہے ایسے بہت ساری چیزیں ہڑپا جو ہے پھر آگے جا کے وہ ٹیکسلا کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ بہت پرانے پرانے کھنڈرات موجود ہیں لیکن ان کھنڈرات کو دیکھ کر میں سکندر اعظم کے جب وہ اس جگہ پر گیا تھا تو پھر وہی مجھے جو ہے نا وہ اشعار یاد آئے کہ دنیا فتح کرنے جو چلا تھا آج وہ خالی ہاتھ ہے کہاں ہیں وہ سکندر اور کہاں ہیں وہ تمام بادشاہ تو اگر ان جگہوں کو دیکھنا بھی پڑے تو صرف جس کو کہتے ہیں کہ ٹوریزم کی نگاہ سے نہیں اللہ کرے کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں اور ایک اور بات میں بتاتا چلوں کہ قرآن سبحان اللہ مجھے اس فائیو پرانی بات سے مجھے وہ قوم سموت کی وہ جو وادی ہے وہ یاد آ گئی جس کو بدین کہا جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم آباد تھی اب ذرا غور کریں کہ اس زمانے میں یعنی نبی پاک علیہ السلاطلام کی دنیا میں تشریف آبری سے کویا تین ساڑھے تین ہزار سال پہلے کی یہ بات ہو رہی ہے تو اس زمانے میں وہاں حضرت شعیب علیہ سلات السلام کی قوم آباد تھی اور یہاں یہ مہنجو دوڑو بھی گویا آباد تھا اگر اس ہسٹری کو کریکٹ مانا جائے تو کتنی پرانی بات ہے لیکن ہم وہاں گئے تھے مسیق قاسم صاحب کے ساتھ اسد بھائی یہ جو بعض پرانی چیزیں نکلتی ہیں نا اور اس کا جب قرآن پاک سے ثبوت سامنے, سامنے آ جاتا ہے تو مجھے بتایا کسی نے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے اس ایریا کو یونیسف نے اور جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کو ہیریٹیج قرار دے کر غیر مسلموں کو بھی آنے کی دعوت دی ہے تو میں حیران ہوا کہ اتنے غیر مسلم آتے ہیں تو مجھے بتایا ان خندرات کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں ذکر ہے نا جی قوم سبوت کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ قوم اپنے ہاتھ سے ایک گھر بنا لیا کرتی تھی اور اس قوم کو پہاڑوں کو تراشنے کی قوت عطا کی گئی تھی اور وہاں وہ جو اونٹنی تھی وہ ساری باتیں جو قوم سبود کی اونٹنی کے بارے میں تو کنواں بھی موجود ہے گھر بھی موجود ہے تو جو, جو غیر مسلم ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کتاب چودہ سو سال پہلے جو وہیں کے ذریعے نازل ہوئی ہم تک پہنچی چودہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے والی کتاب میں پانچ ہزار سال پرانی بات کیسے موجود ہے جی اس کا مطلب یہ بات حق ہے قرآن کی دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں ایک تو قرآن تاریخ کو بیان کرتا ہے پرانی خاص طور پر بنی اسرائیل کے واقعات جی اور دیگر قوموں کو اور دوسرا مستقبل کی بھی کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں دیکھ کر کیا بات ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا اور یہاں پر بابل اسلام کی بات ہو رہی ہے تین چار سال پہلے یہاں پر جو لوگ آباد تھے جی تو ان میں ایک بڑی تعداد اکثر یہ سمجھ لیں کہ مسلمان نہیں تھے صحیح لیکن آج جو ہے وہ یہاں پر 97% 98% جو جی جی ہیں وہ مسلمز ہیں یہ بھی ایک اسلام کی خوبصورتی ہے خوبصورت کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی گئے آج دیکھیں اربوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے اور بہت بڑی تعداد ہے جی ان میں اگر اکثر علاقوں کو ہم دیکھیں تو وہاں پر پہلے جو قومیں تھیں جی وہ مسلمان نہیں تھے لیکن جہاں پر بھی مسلمان گئے تو مسلمان خالی جا کر وہاں پر حکومت نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام اور بزرگوں کی نیکی کی دعوت کے صدقے وہ پوری قوم مسلمان ہو جاتی ہے اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ باب اسلام کے اندر اس وقت ایک بڑی تعداد ہو لوگوں کی کہ جن کی اوپر کی آٹھویں نویں نسل جو ہے وہ غیر مسلم ہو दी, لیکن दी, آج جو ہے وہ اللہ, جو اللہ, اللہ وہ مسلمان ہے کثیر تعداد جی میں اولیاء کرام بھی تو آئے وہاں اولیا کرام کی بھی لمبی تاریخ ہے بڑی طویل تاریخ ہے کچھ اس بارے میں درشاد فرمائیں کرام یہی نیکی دعوت جن جلائے ہی سندہ میں مختلف علاقہ ماہ تشریف کھنی آیا جیئے عثمان مروندی دال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ بھی پان اتوں جانو ہے وہاں کے نہیں ہے وہ باہر سے آئے ہیں باہر ہوں تشریف کھنی نیکی دعوت جلائے محمد بن قاسم بھی جدہ پہ دفع آیا دیبل جے مقام جو کراچی کا تقریباً چوہٹ کلو میٹر اچھا موجود ہے اچھا بمبور جو علاقو قدیمی علاقوں تشریف کھائی آیا تو نیکی کی دعوت جو سلسلو ہلائے اسلام جو ذریعہ سنگھ جو ان کے علاوہ بھی کئی اویا کرام ٹھے میں نالے سے مشہور اللہ عبداللہ اللہ شاہ صاحبی یہ بھی پنجو جو دن جنائن دن جنائن یہ بھی یہ باہر کا تشریف یہ کئی اولیاء کرام بھی ان نیکی دعوت کے سلسلے میں بہرن شہر سفر کرے عبد اللہ شاہ گازی عبد اللہ شاہ صاحب لال شاہ کئی قلندر کرم سخی داتار جمیل شاہ داتار کرم موجود ہیں سقریب شہر میں آٹھ سو سال سے بھی جو بات انہوں نے کی نا یہ بہت زبردست سگنیفیکنٹ بات ہے اور یہ منی چل کے ناظرین کو سمجھنی ہے میں شاید کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ آل اراؤنڈ دا ولڈ آپ نبے فیصد وزارات پر جب بھی حاضری دیں گے صحابہ کرام کے بزارات پر یا اولیاء کرام کے بزارات پر بلکہ انبیاء کرام کے بھی جہاں مزارات ہیں اگر آپ ان بزارات پر جائیں تو ایک چیز ضرور دیکھیں گے کہ یہاں پیدا نہیں ہوئے یہ ان کا وطن نہیں ہے جہاں ان کی قبر مبارک ہے اٹ مینس انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اور وطن چھوڑ کر اسلام کی خدمت کرنے کے لیے باہر گئے واپس ہی نہیں آ سکے آج دعوت اسلامی مجھے اور آپ کو کچھ دنوں کے لیے وطن سے باہر جانے کا کہتی ہے یا وطن کے ہی دوسرے شہروں میں جانے کا کہتی ہے ہم ریٹن بہت اچھی بات کی ریٹن ٹکٹ بھی ہوتا ہے اور ویزا بھی محدود ہوتا ہے یا ہم اپنے شہر میں تین دن بارہ دن اپنے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سوچے اے اولیاء اکرام کے چاہنے والوں صحابہ اکرام کے چاہنے والوں انبیاء اکرام کے چاہنے والوں آپ ذرا غور کریں اگر یہ سب یہ نہ کرتے تو آج ہم عزیز پاکستان میں کیسے اسلام کا نام لیتے کیونکہ یہ عرب شریف سے کنیکٹ تو ملک نہیں ہے ہزاروں میل دور ہے یہاں آئے اللہ کے نیک بندے پہلے صحابہ تشریف لائے پھر اولیاء اکرام کثیر تعداد میں عرب ملکوں سے آئے کوئی کوئی سمر سے آیا کوئی بخارا سے آیا کوئی عرب ملکوں سے آیا اور آج اسلام کا پرچم یوں سمجھے کہ ہم الحمد للہ جس طرح بتایا جاتا ہے اگر یہاں مسلمان ہیں تو یہ فیضان اولیاء یہ فیضان اولیا ہے یہ ہمارا وطن جو ہے یہ اولیاء اکرام دلست. کا فیضان دلست. ہے اور بہت بار اچھی بات کی دوسری بات جو آپ نے ابتدا میں کہی تھی اس کنیکٹ کرنا چاہوں گا ही. کہ دنیا کے اندر نظریہ اسلام پر بننے والی بہت ہی کم شاز و نادر کوئی ایسی ملے گی جی جی جی ایک تحقیق کے مطابق صرف دو ریاستیں کہی ہی جاتی ہیں ریاست مدینہ جو سرکار صلی اللہ اور پاکستان یعنی جو خالصتا نظریہ اسلام پر وجود میں آئی वा, वा, वा. اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی ہوں گی تو اکا دکا کوئی ہوں گی تو یہ ایک بہت بڑی اسپیشلٹی ہے اور اس کی ایک بڑی بڑی ہجرت جی جو انیس سو سینتالیس میں ہجرت ہوئی ہے جی وہ تاریخ دنیا میں اتنا بڑا جو مائگریشن جی ہے وہ کبھی نہیں ہوا جس میں لاکھوں لاکھ لوگ اور بڑی اچھی بات کی کہ کیا تھا پاکستان میں ایک ہی بات تھی ہاں ایک ہی بات جی اسلام کے نام پاکستان, پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا اور کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی نعرہ ایک تھا اور اب غور کرے اس ہجرت کو مرضی چلے کہ ناظرین جو پرانے بزرگ ہیں نا کبھی سنا کرو ان سے وطن کی اہمیت وطن کی خوشبو وطن کی محبت جب اجاگر ہوگی جب پتہ چلے میں اور آپ تو پیدا ہوئے پاکستانی تھے آنکھ کھولی تو کسی شہر میں موجود تھے اور وطن ہمارا پاکستان تھا ہماری نیشنلٹی آگے جا کے بندے ان سے پوچھو کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں اور ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے چلے تو ایمٹی ہینڈیڈ سب کچھ چھٹ گیا بڑا کاروبار تھا بڑے بڑے گھر تھے بڑی بڑی جناب ذراتے تھی یعنی اس زمانے کے لینڈ لارڈ اس زمانے کے, اپنے اپنے کے, ریاستوں کے بڑے سب دی. چھوڑ دیا کیوں کلبائے پاک کے لیے اسلام کی محبت کے لیے حالانکہ یہاں آئے بہت عرصے تک بڑی تکلیف میں رہے مگر یہ ان کی قربانیاں ہیں جو مجھے اور آپ کو جو ہے یہ وطن ملا ہے ہمیں ان, ان, ان, ان محسن کو نہیں بھولنا چاہیے آج اپنی دعاؤں میں تحریک پاکستان کے شہیدوں کو یاد رکھیں تحریک پاکستان میں جد و جہد کرنے والوں کو یاد رکھیں اور جن کو وطن کے حوالے سے کنفیوژنز ہے نا آج اس پر بھی بات کرنی ہے جو بہت نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں بہت منفی سوچ رکھتے ہیں وطن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور غلامی کتنی بڑی جو ہے وہ صحوبت ہے ان شاء اس پر بھی بات کریں گے کچھ کالز نادرین کی شامل کرتے ہیں جی <تصال> السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ پاک مدنی چینل کو شاد اور آباد رکھے میں زبی علین سے بات کر رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو شاد و آباد رکھے آ یہ چینل لوگوں کو تبلیغ کر کے بوتوں کو سیدھا میرے جیسا ایک گناگار بھی سیدھا ہو گیا اس میں <تصال> میں تو رات دن مدنی چینل ہی دیکھتا رہتا ہوں اللہ, بلد اللہ بلد کا فضل ہے اللہ کا کرم ہو گیا اللہ کا رحمت ہو گیا بلد ہم, بلد ہم بلد لوگوں کو اللہ پاک نے ایسا پیارا ملک دیا ہوا ہے اور اللہ پاک نے ہم لوگوں کو زندہ ولی زندہ ولی اللہ امیر ہے اہل سنت کو بلد بلد اللہ پاک زندہ رکھے اس کو زندگی دے, دے آمین آمین اس کے قدموں میں رہے ہم لوگ ایسا زندہ پیر پاکستان میں ان کا قدر بلد بلد کرنا چاہیے جا جا اور اپنے ملک کا قدر کرنا چاہیے اور میں آپ لوگوں سے بہت بہت آپ لوگوں کو پھر جشن آزادی مبارک کو آپ لوگوں کو مدنی چینل کو زندہ آباد آپ کی کال نے بہت خوشی دل میں داخل کی اور واقعی مدنی چینل نے تو ایک تو یوں سمجھیے اسلام کی خوشبو کے ساتھ ساتھ ہم وطن پاکستانیوں تک ہمارے وطن کی خوشبو بھی پہنچائی ہے اور یہی ہماری کوشش ہے اور میں اصل تو کئی ملکوں میں جب سفیرہ نے پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے کبھی ہم ایمبیسیز میں جاتے ہیں ملاقات کرنے تو کئی ملکوں میں جانا ہوا میرا تو میں نے وہاں کے جو افیشلز ہیں ان کو میں نے ایک بات عرض کی میں نے کہا دیکھیں پہلے تو دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے ساری دنیا میں میں نے بتایا میں نے کہا آپ یہاں کیوں سفارت خانہ کھول کے بیٹھے پاکستان کی نامینیشن کے لیے پاکستان کی نمائندگی کے لیے پاکستان کی کریکٹ پکچر پورٹریٹ کرنے کے لیے میں نے کہا آپ کی دعوت اسلامی بھی یہی کام کر رہی ہے کیونکہ اینڈ ڈے یہ بات تو ہوگی نا کہ تحریک کہاں سے چلی جی اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اس کا مدنی مرکز کہاں ہے اس کے بانی کہاں کے ہیں تو میں نے کہا یہ الحمدللہ جتنی ترقی دعوت اسلامی کر رہی ہے یہ الٹیمیٹلی یہ ایک اور وجہ کی طور پر یہ پاکستان کا نام بھی روشن ہو رہا ہے اور پاکستان کی بات بھی دنیا میں ہو رہی جی ہے بالکل بالکل اور دیکھیے جب بھی فیوچر میں جنہیں اسلام کی خدمت کے حوالے سے آج ہم سینتالیس کی ہسٹری اور جو اٹھارہویں صدی کے آخر میں انیسویں صدی کے ابتدا میں جو تحریکیں چلی با اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو فیوچر آج کا دن ہسٹری بنے گا ہاں؟ <سلام> اور اس کے اندر مدنی چینل کا دعوت اسلامی کا جامعات المدینہ کا بہت مداری مداری بات سلم... تاریخ یہ تاریخ بنے با, با, گی با, اور یہ ایک ایسی خوبصورت تاریخ بنے گی با, با, کہ انشاءاللہ اس کو یاد رکھا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے امیر اہل سنت دعوت برکاتہ ملالیہ کو کہ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں اور دنیا کے اندر اسلام کی بات کرتے ہیں اچھا پاکستان کی بات کرنے میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کہ جو صرف اسلام کی اور پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو بات بھی کرتے اور عمل بھی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کا کمپیریزن کیا جائے وا. تو بہتر اس کو قرار دیا جائے گا جو, جو بات کرنے بھی. کے ساتھ عمل بھی کرتا وا, ہے تو وا. دعوت اسلامی تو وہ نعمت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ جو بات بھی کرتی ہے اور الحمد عمل بھی, عمل بھی, بھی, بھی, بھی, بھی ہے کرتی ہے, ہے. دونوں چیزوں کا اگر کمبینیشن دیکھیں تو دنیا بھر میں ایک بہت بڑی لیکن اختر بھائی اور اسد بھائی اور جتنے بابار اسلام میں بیٹھے ہیں کہ ہم ایک تاریخ کو وٹنس کر رہے ہیں اس وقت ہم تاریخ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں الحمد یہ جو دعوت اسلامی جس انداز سے چل رہی ہے اللہ نے چاہیے وہ تاریخ ہوگی کہ پاکستان کا نام روشن کرنے والی اسلام کا نام روشن کرنے والی اور اسلام کی صحیح پکچر ساری دنیا میں پیش کرنے والی ایک صحیح تصویر کا رخ دکھانے والی ہوئے تھے جی مدنی چینل کا وزٹ کر رہے تھے کئی ہائی کورٹ کے جزیز بھی تھے اور سینئر ججز جی بھی, بھی ماشاء اللہ, ماشا اللہ تو وہ دو دن کے نشیت اس کے بعد مدنی چینل میں جب تشریف لا ان کو وزٹ کرایا تو ان میں سے کئیوں کے الفاظ تھے کہ آنے سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ایک مذہبی طبقے کی جو جماعت ہے وہ اتنی پروفیشنلی اور اتنی کے انداز آجا. پر, دین کے اسلام, رہے کے رہے اسلام, پر اسلام کی خدمت کر رہ جی کی تو حمد رہی تو الحمدللہ یہ سب برکتے ہیں ابو دابی کی کال آپ نے سنی ان کا جذبہ سنا اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ مدنی چینل دیکھ کر قسمت بدلی مدنی چینل دیکھ کر اعمال بدلے مدنی چینل دیکھ کر انداز بدلا اور گناہوں بری زندگی چھوڑ کر نیکیوں بری زندگی پر آ گئے کچھ اور کال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد رسیب تاری ہے میں کلور سے بات کر رہا ہوں میں نے اپنے ملک پانچ سال کی آزادی خوشی میں آج کا روزہ ارے ہیں کیا یہ ہے پاکستان سے محبت روزہ رکھا اور دو رقط شکرانے کے نفل میں سمجھتا ہوں اگر بیس کروڑ پاکستانی آج سجدہ شکر ادا کر دیں بیس کروڑ پاکستانی دو رقط نفل ادا کر دیں تو کتنی رحمتیں نازل ہو جائیں گی کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے محبت کرنی ہے اپنے وطن سے شکر ادا کرنا ہے تو سنت طریقے سے اللہ کو راضی کرے پھر دیکھے رحمتوں کی کیسی بھرمائی سنت نے بھی ہمیں بار رسول اللہ کی تصبیح بار یا رسول اللہ بھی پڑھنا انشاءاللہ شاء ایک اور کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرا نام نوید اتار یہ میرا محروی کابینہ تو بول رہے ہیں حاجی عبدالرزی بھائی تو اسد بھائی نہ سارے پاکستانی میری طرف جو ہے نا مبارک ہو ہے. مدنی جتنے ذاتی مبارک ہوئے چاہتے ہیں جتنے عظرین ناظرین ہیں جتنے پاکستانی جتھا جتھا بھی ہیں آپ ہی عزت میں جس ملک بھی جس پاکستانی پہ.. اچھا کام کر سو نا ملک کا نام روشن ہ مدنی جائے سارے بارگائے اپنے ملک کا خیال رکھو صاف ستھرا رکھو اپنے ملک آس پر کتنے بزرگوں سے قربانیاں دیتی ہیں انہیں قربانیاں کا کوئی خیال رکھ کے نا اس ملک کا بہت بہت, بہت با با با با با با. خیال بہت پیارے انداز میں کتنی خوبصورت بات کی ہے یہ درد بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمارا ملک ہے جس طرح میرا گھر مجھے صاف اچھا لگتا ہے مجھے اپنا وطن صاف اچھا کیوں نہیں لگتا بلکہ ایک بہت خوبصورت بات میں نے ایک جگہ سنی تھی کہ اگر انسان اپنے گھر کے باہر کے تھوڑے حصے کو بھی اپنا گھر سمجھ لینا ہر تو پورا, پورا پاکستان صاف ہو جائے گا اس کو اپنی اپنی سمجھے کسٹڈی سمجھے اپنی ملکیت اس حوالے کہ میں نے اس کا خیال رکھنا ہے تو آپ کا وطن صاف ستھرا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا اور کال دیتے السلام علیکم و اللہ وبرکات السلام اللہ میں ارشد تاریہ کوشش سے بول رہی ہوں آپ سب کو جتنے آزادی مبارک ہو ہم لوگ چودہ اگست پچھلے سال پاکستان میں منا کے آئے تھے اس سال ہم لوگ پاکستان کو بہت بہت بہت مس کر رہے ہیں پاکستان مطلب ماشاء لا لَا اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاکستان کو مس ضرور کی کیجیے مگر پاکستان کی خوشبو اپنے ساتھ رکھیے جہاں رہیے ہماری وجہ سے ہمارے وطن کا نام بدنام نہ ہو ہمیں لوگ پہچانے کے یہ پاک وطن کا ایک ایسا شہری ہے کہ ہمارے وطن کے لیے بھی یہ ایک اچھا مسلمان اور اچھا شہری بن کر رہ رہا ہے کوئی ایسا کام میں خاص طور پہ غیر نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے وطن کا نام خراب ہو ایک اور کال سلسلے میں شامل کرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کو خوشبو پروگرام سے بعد وشن پروگرام اللہ تعالیٰ دعوت سلامی اور پورا مدنی چینل ہے ہر سنکھ مرتمہ اور تمام عالم اسلام خیرانی 14 اگست سے مناسبہ تھا من ایک پیغام دے گا پاکستان وش وطن شی یعنی کہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی حبیب گرم نوازی ہے الحمد من مروچے نیت کنگاؤں کے من مروچے یک ہزار بہادر شریف عینشی وش وطن آزادی خاصرت اسلام اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمارا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ یعنی اس کی ویکتھ اور لینتھ کے لحاظ سے سب سے بڑا جو صوبہ ہے زمینی حدود اربا کے لحاظ سے بلوچستان وہاں سے یا بلوچی اسلام بھائی کی کال تھی یا بلوچی بھائی ہمیں بتائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے فرما رہے تھے کہ پاک وطن کے پاک خوشبو ہیں. یہ سلسلہ ہے بڑا پیارا سلسلہ ہے اور الحمد للہ آج کا دن یوم آزادی ہے میں ابی صلی اللہ تعالی وسلم کی کرب نوازیوں سے آتا ہوا ماشاء تو میں نیت کرتا ہوں اور آج کے دن کے شکرانے میں ایک ہزار بار درو شریف ہاں اللہ, اللہ।, اللہ। کیا خوبصورت انداز ہے اور یہ انداز ہمیں اپنانا چاہیے ایک اور کال اور پھر چلتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے صوبے پنجاب الی ایک رام کی سرزمین اور بہت خوبصورت اس کے اندر موجود ہیں اس کا ان شاء اللہ بدنی گلدستہ دیکھیں گے پھر پنجابی مبلک سے پنجابی زبان میں بھی کچھ بدنی پھول لیں گے لیکن پہلے ایک ارج ہے کہ ابدل ابیب بھائی نے گجراتی میں کوئی مبلک نہیں رکھا تو میں نے کہا میں اپنی طرف سے گجراتی میں اپنی جو عوام کو مدی چینل دیکھنے کی دعوت دے دوں ابد البیب تم نے بہ بہ مبارک ودی آزادی جشن میں بتا اس نے میں دعوت دوں کہ چھ مدی چینل دیکھو مدنی چینل میں ایک نو طریقے سیکھا چودہ گز بنا جشن بناو کہ جو طریقوں مطابق ہے تو صرف وصرف مدی دیکھو میں این مطابق السلام علیکم توحمۃ اللہ وبرکاتہ میں مبارک جشن آزادی اور یہ دیکھیں یہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے وطن کی کہ مختلف بولیاں ماشاء اللہ. مختلف کالیں آ رہی ہیں مختلف زبانوں میں بات ہو رہی ہے وطن کی خوشبو آپ محسوس کر رہے ہیں چلتے ہیں پاکستان کے خوبصورت صوبے صوبہ پنجاب کی طرف میرے داتا کا صوبہ ہے آئیے دیکھتے ہیں صوبے سے متعلق ایک مدری گلدستہ اور پھر کچھ مدری پھول لیتے ہیں جی صوبہ پنجاب پنجاب پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب کے جنوب کی طرف سندھ مغرب کی طرف سرحد اور بلوچستان شمار کی طرف کشمیر اور اسلام آباد اور مشرق کی طرف ہندوستانی پنجاب اور راجستھان سے ملتا ہے پنجاب میں بولی جانے والی زبان پنجابی کہلاتی ہے پنجابی کے علاوہ وہاں اردو اور سرائی کی بھی بولی جاتی ہے پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے پنجاب فارسی زبان کے دو لفظوں پنچ بمائنا اور آب. بمائنا مل کر ہے ان پانچ دریاؤں کے نام ہے دریائے دریائے چناب دریا راوی دریائے ستلج عید الفطر عید الضحیٰ شب برات اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پنجاب کے علاوہ پورے پاکستان میں خاص تہوار ہے اور پورے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں ان تہواروں کے علاوہ رمضان کا پورا مہینہ بھی خاص اہمیت رکھتا ہے ماشاء اللہ پنجاب یہ اصل بھائی پہلے تو یہ بتائیے پنجاب کو یہ کیا پانچ دریاؤں کی وجہ سے پنجاب کا جاتا ہے اور تصویر گل کرنی ہے پنجابی پنجابی تھوڑی بول لیتا ہوں میرے مادری زبان ہے تو وہ بھی پنجاب کا ہی اد ادگل پنجابی بچ کر لو اور اد جو ہے وہ سرائکی بچ کر لو اور ہم انشاءاللہ رکنے شورا کوشش کریں گے تھوڑی دیر میں اظہر کو بھی لائن پہ لیں گے کیونکہ آج اٹلی میں ماشاءاللہ بہت سارے آشقان رسول بلکہ میں یہ کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستانی آشقان رسول جمع اپنے وطن کا یوم آزادی کس پیارے انداز میں منا رہے ہیں کہ وہ دن کا باقاعدہ تربیتی بدری قافلہ انہوں نے کیا ہے سبحان اللہ آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں سبحان اللہ تعداد صرف اور یہ عاشقانے رسول ان میں میں سمجھتا ہوں شاید نائنٹی یا مور دین نائنٹی پرسینٹ پاکستانی ہوں گے اور دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں یہ پاکستان کی کتنی خوبصورت تصویر ہے یہ پاکستان کو کتنے پیارے انداز میں یو سب جی کے نامینےٹ کر رہے ہیں پریزنٹ کر رہے ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اب ان کی Uh, وہاں پر انشاءاللہ جب یہ نمازیں پڑھتے ہوں گے سچ بولتے ہوں گے تو ان کے پڑوسی ان کے آس پاس رہنے والے جہاں اسلام سے محبت کریں گے وہاں پاکستان سے بھی محبت کریں گے تو ماشاء یہ بڑی تعداد آپ دیکھیے اور یہ ہے دعوت اسلامی کی اٹلی یورپ میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں یوں سمجھے کہ ماڈرن لائف گزارنے جاتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی نے یورپ میں بھی ہزاروں ہزار آشقان رسول کے سروں پر سبزی مامے سجا دیے چہروں پر داڑیاں سجادی ہیں اور انہیں ایک اچھا مسلمان بنایا بہت شکریہ آپ اٹلی کے بھائیوں کا ساتھ رہیے گا ہمارے اور آپ چاہیں تو وہاں سے واٹس ایپ کے ذریعے میں کالز بھی ہے ہے ہے میں کے سوال کیتے کہ پنجاب جیڑا ہے جی. پنج دی زمین جی. واقعی پنجاب واقعی پاکستان بنادی زرعی ملک جی. ہے جی. تے ملک جی. تے ساری اکانمیڑا پنجاب بڑا ہی زرخیز ہے فلے سبزی حساب نال جی. کپاس چاول آآ آآ دیگر بھی سبزیاں تے دی زراعت وغیرہ دا سلسلہ ہے تے دریا, دریا چناب دریا, دریا کا پہلی گل یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی کہ پاکستان تبارک و تعالیٰ نے پنجاب کو ای نوازا کرام نواز دو کیونکہ مدینت اللہ جڑا پاکستان دے ملتان شریف کا حصہ دھی سنت آپ فرمانے کہ اگر تصا دنیا بھر چ دعوت اسلامی کا دنیا پہنچنا چاہتے وے کر گئے کروں تو سفر دنیا بھر دیا افریقہ سفر کرو پاکستانی کمیونٹی جہاں وڈی تعداد ہے تو تالو رکھنے والی ملتی میں بعض وقت گل بھی کرے نا خاص طور سے گجراتی نا گجرات ملتانی رحمت اللہ تعالی آ آ اگر تحریک پاکستان کی گل کروں نام نمایاں جناح صاحب دے اقوال بھی پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر محر علی صاحبان تے ایک نواب بھائی نشتر جی نا نال تے قبر بھی جنا سا بہبل پور بےسکلی ایک ریاست ہے اجب اندر نا جی گھنے تے ریاست بہبل پور لوگ جی تے اے پوری پوری ریاست نواب آف پاکستان دے جی جی پوری ریاست دے نا تحریک منصوبے پاکستان شاملن الحمدللہ جی رو لے پاکستان کرام کی سر ہے زراعت سے زرخیز سرزمین ہے اور واقعی پاکستان میں بھی اگر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیتے ہیں بلکہ امیر علیہسنت کے مجھے کچھ جملے یاد ہیں حالانکہ یاد رہے امیر علیہسنت خود پنجابی نہیں ہیں مگر اس حوالے سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ علماء اگر پروڈیوس ہوتے ہیں ویسے تو پاکستان شاید دنیا میں سب سے زیادہ علماء پروڈیوس کرنے والا ملک ہے لیکن سب سے زیادہ پاکستان میں جہاں سے علماء حافظ قرآن امام ہمیں ملتے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ صوبہ پنجاب کے لوگ یعنی اس قوم کے اندر ال دین کا حفظ قرآن کا اور دین سیکھنے کا جذبہ بھی ہے آئیے زراعت کی بات ہوئی ہے تو کیوں نہ پاکستان کی زراعت پر مشتمل ایک خوبصورت مدری گلدستہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے پاکستان کی جو زراعت ہے اس بارے میں ایک مدری گلدستہ آئیے آپ الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراط کے میدان میں ترقی کی شہراؤں پر چلنے والا یہ وطن اور اس ترقی میں بڑا کردار ہے ہمارے محنت کش کسان اسلامی بھائیوں کا کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے وطن پاکستان میں کپاس کی جو پیداوار ہے وہ دنیا کے چوتھے نمبر پر ہوتی ہے جی ہاں پھلوں کا بادشاہ عام ساری دنیا میں پانچویں نمبر میں پیداوار میں پاکستان کا نام آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ افطار ہو اور جس پھل کی ضرورت سب سے زیادہ پڑتی ہے میری مراد کھجور سے ہے جی ہاں کھجور دنیا میں پیدا کرنے والا آپ کا اور ہمارا وطن پاکستان کا نمبر ساتواں ہے آٹھویں نمبر پر گندم کی پیداوار بھی ہمارے وطن پاکستان میں ہوتی ہے اور دنیا کے نو نمبر پر پاکستان کا نام آتا ہے گنے کی پیداوار میں کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا کینو جی ہاں پاکستان کا جو کینو ہے وہ دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اس کے ٹیسٹ اور اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے اور دنیا میں گیارہویں نمبر پر کینو کی پیداوار پاکستان میں ہوتی ہے اسی طرح میرے بیچے اسلامی بھائیوں چاول جو کہ ایک بہت اہم ضرورت ہے اور الحمدللہ دنیا کے چودوے نمبر پر چاول پیدا کرنے والا وطن بھی ہمارا وطن پاکستان ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں زراعت سے زرخیز اس ملک میں ملک کے کونے کونے میں پانی پہچانے کے لیے کیا شاندار نہری نظام ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے سندھ کی طوالت کتنی ہے کتنا لمبا دریا ہے دو ہزار نو سو کلومیٹر جی ہاں انتیس سو لمبا دریائے سندھ ہمارے وطن میں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دریائے راوی دریائے جہلم دریائے ستلج اور دریائے چناب یہ بھی ہمارے وطن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں ایکڑ زمین کو زراعت کے قابل بنانے کے لیے تقریباً دو لاکھ کنویں اور دو لاکھ ہی ٹیوب ویل ہمارے وطن پاکستان میں موجود ہیں جی مدنی چلے کے ناظرین ذرا سوچئے کتنی نعمتیں ہیں اور ہم اپنے رب کی کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے نہیں جھٹلا سکتے نہیں ٹھکرا سکتے ہم انشاءاللہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایسا پیارا وطنم عطا کیا ہے پھلوں میں دیکھیں تو اس کی مثال آپ ہے زراعت میں دیکھیں تو اللہ نے کتنا بڑا رقبہ دیا ہے شاید بہت سارے مدنی چلے کے ناظرین کو یہ نہیں پتا ہوگا پاکستان جو جس کا حدود اربہ ہے نا اس کا جو رقبہ ہے چلے یہ رقبے والا بھی آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھاتے کہ پاکستان بڑا کتنا ہے دنیا میں دنیا واقعی واقعی بہت بڑی ہے اور دنیا میں بتایا جاتا ہے ڈپینڈنٹ uh, اور انڈیپینڈنٹ ممالک ملا کے آزاد اور جس کو آپ کہیں کہ کسی ریاست کے ساتھ جو الحاق شدہ ملک ہیں وہ ڈھائی سو کے قریب ہیں تو ان دھائی سو کے اندر آپ کا نمبر کتنا ہے پاکستانیوں سنو اللہ نے کتنی بڑی جگہ ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے پاکستان کے رقبے پر مشتمل ایک چھوٹا سا مدنی گلدستہ کو دکھاتے ہیں پھر اپنی مدنی پھولوں کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے وطن پاکستان کو اگر کراچی سے خیبر تک دیکھا جائے اس کا حدود اربا اس کی ڈائمنشن پر غور کیا جائے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا وطن رقبے کے لحاظ سے بھی دنیا کا چھتیسواں بڑا ملک ہے جی ہاں کم و بیش آٹھ لاکھ مربع کلومیٹر میٹر اسکوائر پاکستان کا رقبہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں میدان بھی دیے ہیں صحرا بھی دیے ہیں جنگل بھی دیے ہیں اور دریا بھی دیے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی موجود ہے جی ماشاء اللہ تعالی تعالیٰ نے کتنا بڑا ہمیں ملک عطا کیا ہے اور ہم اس احمد پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جی جی آج شکان رسول کو خوشی بھی ہوگی جی اس وقت جی. کہا جا رہا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ان فیوچر جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے موضوع پر جی اور دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام پاکستان جی. ابھی ہم پر ڈپینڈ کرتے ہیں ہم اس کو کتنا اچھا استعمال کریں کنٹینیو کریں اس کی صفائی کریں اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک بڑی نعمت ہے جس کے لیے لوگ ترستے ہیں اور کئی جنگیں پانی کے موضوع پر کئی ممالک کے درمیان ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا نوازا اور دوسری بات اگرچہ ہمارا زیادہ ڈیپینڈ جو ہے وہ زراعت پر ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں مادنیات اتنی عطا فرمائی ہے کہ ابھی تک اس کا ہم پانچ فیصد بھی نکالتا آج ہم تیاری کے ساتھ آئے آج پاکستان کے درخت بھی بتائیں گے اللہ نے کیسے دی اور مادنیات بھی کتنی دی نعمتیں کتنی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے آپ دنیا میں جائیں کئی ملک تو ایسے شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں جی ہاں ابھی شروع ہوا بھی ختم ہو گیا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کئی ملکوں میں تو ایسا لگتا ہے گاڑی میں بیٹھے اور دو تین گھنٹے ملک ختم دوسرا ملک شروع ہو گیا اتنے اتنے سے ملک ہیں لینڈ لاک کنٹریز ہوتے ہیں یعنی اچھا رکنے ساتھ ہیں اور یہ دعوت اسلامی کی طرف سے یورپ کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے پتہ نہیں یورپی زبان میں بات کریں گے یا پنجابی گل کرو گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ادر بھائی جشن آزادی مبارک ہو آپ کو بھی بہت زیادہ مجلس کے تمام اسلامی بھائیوں کو اور اس وقت منچ پر موجود تمام اسلامی کو عبد بہت ماشاء اللہ ماشاء ماشاءاللہ آج آپ ہمارے ساتھ لائیو کال پر بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اٹلی کے بھی کثیر تعداد میں ذمہ داران جمع ہیں ادھر بھائی پہلے تو بتاؤ کہ اٹلی وچ کی ہو رہی ہے کنے پیارے دل آپ جو بولتے ہیں یہ مطلب مزہ آ جاتا ہے رہے جی جی بالکل اپنے تربیتی اجتماع کا سلسلہ اٹلی بائیا نے ماشاء اللہ کیا چھٹیاں اپنا تربیتی اجتمادی کی سورج چدنی کافلے سورج چی منانا چاہے ہر بندے کا دیکھو سنر برکت اپنا ایک انداز چھٹیاں نے یوروپ اٹلی والوں اپنا تربیتی اجتماع دی ترکیب بن گئی اور الحمد للہ مختلف اراکین الحمد الحمدللہ کل تو اٹا بھی بڑا پیارا بیان ہویا تو ماشاء اللہ یہ بھی دعوت اسلامی کی خاص بات ہے کہ لوگ ویکیشن پر بعض اوقات گناہوں کے پروگرام بناتے ہیں دعوت اسلامی ان فارغ لمحات کو بھی عبادت میں گزارنے کا درد دیتی ہے شاید ہزاروں مدنی قافلے جو معلومات ہے کہ میں اس وقت پاکستان میں صرف سفر کر رہے ہیں بارہ تیرہ چودہ اگست کے لیے اور ماشاءاللہ اٹلی جیسے مصروف ملک کے اندر بھی ہمارے کتنی بڑی تعداد میں منظر پھر دکھا سکیں تو دکھائیے گا بابل اور مدینہ سے نو ہزار کی تعداد کم ہو بیچی نو مائم ہزار مائم اسلامی بھائی تو صرف باب المدینہ نے کی بت سے چودہ ہزار کا ادب دیا امیر علیہ سنت نے ادر بھائی گل ہو رہی ہے پاکستان جیسی عظیم نعمت کی آپ یورپ کئی بار گئے ہیں اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وطن ہمیں کتنا پیارا دیا ہے کہ جہاں سارے موسم موجود ہیں اتنا بڑا ملک ہے ہمارے پاس برف والے ممالک بھی ہیں برف والا ایریا بھی ہے تو نہری نظام بھی ہے سمندر جیسی نعمت بھی ہے بہت سارے ملکوں میں تو بہت کچھ نہیں ہے اس کو کمپیئر اگر کریں تو کچھ بتائیں اس بارے میں کچھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں واقعی یہاں آ کر اور تو جب باہر جاتے ہیں نا دونوں چیزوں کو دیکھ کر جب محسوس کرتے ہیں نا تو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت بہت, بہت نعمتوں سے نوازا ہے سبحان اللہ اور وہ چیزیں جن کی ہم بعض اوقات یہاں رہتے ہوئے وہ باز اسلام آباد لوگ جو ہے نا وہ شکوے کی صورت یا نہ شکری کے جملے بول دیتے ہیں لیکن جب باہر جا کے پتہ چلتا ہے کہ اپنی مدر لینڈ اپنے وطن اپنے وطن میں آ کے جیسے ماں کی آگوش میں انسان آ جاتا ہے بہت سارا سکون راحت اطمینان نصیب ہوتا ہے اور وہ آیت مبارکہ جس میں نِعْمَتَ لَا جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو جی تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں واقعی نوازا ہے اور یہ کتابوں میں ہم نے جیسے پڑھا تھا کہ نعمت کے شکر ادا کرنے کے طریقوں میں کہ اپنے سے دنیاوی حیثیت میں کم والوں کو دیکھو تو تمہیں نعمتوں پر شکر کا جو ہے وہ جذبہ ملے گا تو یوں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ملک ایسے ہیں جن کے پاس صرف سردی ہے اور وہ دھوپ لینے کے لیے یا جلتی امراض سے بچنے کے لیے گرم ملکوں کی طرف آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان ملکوں میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے کیونکہ دھوپ ہی نہیں ہے اور بڑے عجیب عجیب جلدی امراض ہوتے یہ دھوپ سے جو پریشان ہے نا آپ کو وہی باتیں قدر نہیں ہے ورنہ جائیں تو کئی ملکوں میں ترستے لوگ دھوپ کے لیے کسی دن سورج نکلے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں ان کی عید ہے کہ جناب آج سن آج سن جو ہے وہ باہر نکلا ہم سورج کو دیکھ پا رہے ہیں اللہ کے بندوں یہ پھلوں میں جو ہماری لذت ہے جو ہمارے اناج کی غذائیت ہے اس کا بہت بڑا انصر جو ہے اس سورج کی ان کرنوں کی وجہ سے ہے تو بادشاہ دھوپ بھی ہے اور صحیح کہہ رہے بھائی کئی ملکوں میں صرف بارش ہے اچھا بارش واقعی بہت بڑی نعمت ہے مگر بارش رکے ہی نہ تو اب اور زندگی کے کام کیسے کریں گے اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے اچھا کئی ملکوں کے اندر جیسے سردی بتایا اچھا کئی ملک ایسے جو بہت گرم ہے جب سردی نہیں آتی اللہ نے ہمیں سردیاں بھی دی ہیں ہمیں گرمیاں بھی دی ہیں ہمیں بارش بھی دی ہے ہمیں بہار بھی دیا ہے ہمیں خزاں بھی دیے ہیں ہمیں پہاڑ بھی دیے ہمیں صحرا بھی دیے ہمیں سمندر بھی دیا ہے ہمیں نہریں بھی دیے ہیں ہم کس کس ذرا اس کا نعمت کا شکر ادا کریں اچھا ایک اور بات کریں کہ کئی ملکوں میں کسی ولی کا مزار بھی نہیں ہے ایسے اور یہاں جناب اللہ ہر صوبے ہر شہر میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مورچے ہماری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہمارے اولیا کرام دیے بلکہ مجھے یاد ہے ازر بھائی شاید جو, جن جو کراچی کے رہنے والے ان کو ضرور یاد ہوگا پرانے اسلامی بھائیوں کو کہ آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے اختر بھائی کو ضرور پتا ہوگا پاک کراچ پاکستان میں ایک طوفان آ رہا تھا اور وہ طوفان رمضان میں آ رہا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ہم سہری کر کے جب سوئے تو ہم پہ رہتے تھے اس زمانے میں تو مسجدوں میں اعلان ہوا کہ سب لوگ یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں نکل جائیں یہاں سے اور واقعی فیل ہو رہا تھا نا تو ایسا کئی بار ہوا کہ بڑے بڑے طوفانوں کی پیشن گوئی ہوئی لیکن آشقان اولیا کو یہ اطمینان ہے کہ ایک کنارے پہ عبد شاہ گازی موجود ہیں नहीं। नहीं। ایک کنارے پہ جناب منوڑا میں غازی موجود ہیں اللہ کی رحمت سے کیماڑی میں ہمارے اولیا کے کی... یعنی جو جو آپ سمندر کا کونا دیکھیں تو اللہ کی رحمت سے ایسا لگتا ہے ہماری حفاظت کے لیے ربل نے اپنے اولیا کرام کو ہمارے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے تو یہ کتنی بڑی رحمت ہے حضربائی کیا فرمائیں گے جی واقعی میں ایک دن نا پاکستان دیکھ رہا تھا اب اس میں آپ میپ میں ایک سرکل لگائیں آپ کو پورے سرکل میں اولیاء کرام کے مزارات گے کیا پاکستان کی باؤنڈریز ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا وہاں پر اولیاء کرام موجود ہے جی جی بالکل کیا بات ہمارے ہر طرف سے یوں سمجھیں کہ یہ اولیاء کرام کا جو فیضان کہا جاتا ہے نا حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اولیاء کرام کی برکت ہمارے اولیا کرام کا فیضان اور یہ ہماری الحمدللہ للہ حفاظت بھی ہے اور ان کی برکتیں بھی ہیں کیا بات ہے اور تسی پھر اردو گل کر رہے ہو سانو ای بتاؤ کہ پنجاب دے کس شہر دے ہو میں بیسیکلی منڈی وار برٹن یہ کہو گے کہ یہ یو کے تو کنے کلو میٹر ہے یہ وار برٹن تو کوئی یورپ کے ملک میں رہتے ہیں آپ اصل میں یہ ہے پرانا نام جی جی تو ابھی ہم محبت میں اس کو باغی افطار کہتے ہیں لیکن یہ سرکاری طور پر منڈی وار پیٹنگ ڈسٹرکٹ شیخوپور میں تھا لیکن اب اس کا ڈسٹرکٹ ننکانہ بن گیا ٹھیک ہے چلے جناب بہت بہت شکریہ اظہر بھائی آپ ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو رہیں بھی جی کچھ فرما جی ان اللہ ہم ابھی انشاءاللہ اللہ چلیں گے ہمارے بلوچستان سبحان اللہ ایک ایسا صوبہ جو مادریت سے زرخیز ہے اور پاکستان سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں وہاں رہتے ہیں آپ کی دعوت اسلامی بھی بدری کاموں کی خوب دھومیں مچا رہی ہے بلوچستان کے بارے میں آپ کو ایک مدری گلدستہ دکھاتا ہوں پاکستان کا صوبہ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے کوئٹہ افغانستان کے شہر کندھار سے قریب ہے بزریا ریل اس کا کراچی سے فاصلہ آٹھ کلومیٹر اور لاہور سے 1170 کلومیٹر ہے لاہور سے کلائی فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے کوئٹہ سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر وادی پشین واقع ہے جو نہایت زرخیز ہے اور اپنے پھلوں کی وجہ سے مشہور ہے صوبائی دار حکومت کوئٹہ سے شمال کی طرف تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سن گلاخ چٹانوں میں اور آس پاس کے علاقوں کی اراضی کو سیراب کرنے کے لیے ہنّا جین واقع ہے ہنّا جین موسم سرما میں آنے والے پرندوں کی بہترین اماج کا ہے سائبریا سے آنے والے آبی پرندوں جن میں بڑی تعداد مرغابیوں کی ہوتی ہے جو موسم سرما میں پہنچتے اور موسم باہر کی آمد تک نہیں رہتے ہیں زیارت بلوچستان کی تحصیل و ضلع زیارت کا ایک مقام ہے اس میں واقع مقام زیارت بڑا پر فضا مقام ہے یہ علاقہ سنوبر کے جنگلات کی بہتات کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے صوبۂ بلوچستان کی بھی کیا بات ہے سبحان اللہ میں ویسے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میں نے یہ پڑھی کہیں نہیں ہے مگر ایک آبزرویشن ہے میری اور کافی سفر کرنے کے بعد اسد بھائی جی جی اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا اس کی حکمت ہے اس کی مشیت ہے اللہ تعالیٰ نے جو میری آبزرویشن ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کتاب سے یا سائنس کے ذریعے بھی کوئی اندوز کر دے کہ آپ زمین دیکھیں نا تو زمین کے یا تو اوپر اللہ نے خزانے دیے ہیں یا زمین کے اندر خزانے دیے ہیں پاکستان کا صوبہ پنجاب آپ دیکھیں تو اس میں کھیت کھلیان اور جناب ہمارے زراعت کے جیسے ہم نے فروٹ دیکھے اناج دیکھا بلوچستان میں ایسا نہیں ہے بلوچستان میں آپ کو پہاڑ سنگلاخ ملیں گے آپ کو بڑی بنجر زمین جس کو آپ نئے نظر گی لیکن اگر آپ اس زمین کے اندر چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر کتنے خزانے دیے ہیں کہ ماشاءاللہ گیس وہاں سے نکل رہی ہے آئل وہاں سے نکل رہا ہے مادنیات کے خزانے نکل رہے ہیں کوئلے نکل رہے ہیں اچھا آپ اس کو ورلڈ وائڈ دیکھ لیں کہ جو بلک ریگستان والے عرب ممالک اب دیکھیں وہاں وہاں اناج نہیں ہوتا زمین بظائر یوں اوپر سے لے لگتا ہے بیکار ہے لیکن اللہ نے بیکار نہیں بنائی اس کے اندر تیل اس کے اندر گیس ایسی نعمتیں تھیں دی کہ وہ ملک کی ملکی ترقی کر گئے تو اللہ تعالی نے سبحان اللہ یوں دیکھا جائے کہ بلوچستان کو اگر وہاں زراعت نہیں ہے تو معدنیات کا ایک ایسا خزانہ دیا پروپر یوز کر لیں تو شاید پاکستان دنیا کے کتنے بہت امیزنگ کیلکولیشن ہیں اچھا یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں کہ اگرچہ پنجاب یا سندھ کی طرح کی زراعت نہیں ہے لیکن وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے خشک پہاڑ ہیں وہاں हم. پر لیکن اس کے اندر خاص طرح کے پھل ہیں جو صرف وہی ہوتے ہیں हم. وہ کسی اور حصے میں نہیں ہو سکتے صحیح. اور اس کے اندر سیب کے باغات ہیں خوبانی کے باغات हم. ہیں آڑو کثرت ہے اسی طرح آلو بخارا ہے हم. اور یہ جو ابھی ہننا جھیل دکھائی تھی تو ہننا جی. اور اوڑھ یہ دو مشہور अच्छा अच्छा علاقے ہیں جبھی آپ اتنا فلوئنٹ بول رہے ہیں مجھے یاد آ گیا آپ کوئٹہ میں رہے ہیں جی جی میں چار پانچ سال تقریباً کوئٹہ میں کے والد صاحب کے ساتھ آپ اچھا تو اد بھی ہے جی <laughs> الحمدللہ تو یقین کرے عبدالحبی بھائی جب وہاں پہ جانا ہوا تھا ایک مرتبہ تو اللہ کی شان آج تک میرے ذہن میں نقش آنا سب میری عمر نو دس سال تھی ٹھیک ہے اوڑک کے راستے پر دونوں طرف کئی کلومیٹر باغات ہیں سیب کے خوبانیوں کے آڑو وغیرہ کے چہری بھی ہوتی وہاں پہ کچھ مقدار میں اور وہاں پر پھل کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ وہ جو سیب کا پودا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے درخت ہوتا ہے اس کی ٹہنیوں کو نیچے سے سہارا دیا ہوا ہوتا ہے اتنا سیب ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہیویے گر نہ جائے اور وہ کئی کلومیٹر تک کا اتنا خوبصورت وہ ایک سین ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تنجیر بھی کوئٹہ کے اندر پایا جاتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے کہ جیسا جیسی جگہ ویسی ضرورت وہاں پر جو جانور پائے جاتے ہیں ایک تو پھلوں کی کثرت ہے معدنیات ہیں تیسری چیز جو ہے وہاں پہ لوگ جو ہے وہ بھیڑ اور بکریاں وغیرہ بہت پالتے ہیں اور کئیوں کا باش اسی پر ہوتا ہے اللہ کی شان ہے کہ ان کی غذا جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کی طرح کی یہ ہریالی نہیں ہے بلکہ وہ جو سوکھے کانٹے اور وہ کھا کر اسی طرح کا دکھ دیتے ہیں جس طرح یہاں کی بکریاں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بہت نواز اور ایک چیز کو ضرور مینشن کروں گا پھر تو ہمارے بلوچی اسلامی بلوچی اسلامی وہاں پر کئی مرتبہ جو سٹی سروس ہوتی ہے اس میں ٹریول کا جو ہے وہ موقع رہا تھا پاکستان میں بہت کم جگہ پر دیکھا ہے بھلے وہ کوئی لانگ روٹ کی سروس نہیں ہے سٹی سروس ہوتی ایک علاقے سے دوسرے علاقے جا رہے ہیں لیکن اگر اذان ہو گئی خاص طور پر مغرب جیسے اس کا وقت شارٹ ہوتا ہے تو بس والا بس روکے گا سب اتریں گے نماز, نماز پڑے گا اور پھر ٹریول کریں گے یہ چیز میں نے سٹی سروس میں کہیں کسی اور شہر کے شہر کے اندر نہیں تو نماز سے محبت اچھا داڑی شریف کی کسرت وہاں نظر آئے گی سر پر وہ ثقافت کے حساب سے پہنتے ہیں لیکن سر ڈھانپنے کا پگڑی جس کو بولتے ہیں وہ خاص طرح وہاں پہنی جاتی ہے تو اسلام سے محبت بھی بڑی کسرت سے وہاں پر الحمد دیکھی جا سکتی ہے بلوچستان ایک ایسا صوبہ ہے کہ جس کے ایک حصے میں کڑاکے کی سردی بھی ہو اور گرمی بھی بڑی جناب کمال کی ہوتی ہے بلوچی اسلام بھائی موجود ہیں جی جناب کچھ بتائیں ہمارے پیارے صوبہ بلوچستان کے بارے میں اور بلوچی زوان میں ہی آپ نے بات کرنی ہے الحمد اللہ تبارک کا وطالیہ چوا میں ملک پاکستان بے شمار نعمت عطا فرمائت ہمیں ملک پاکستان میں صوبہ بلوچستان اے اللہ تبار کا وطال ہے نعمتا مالا مالے hmm. الحمد للہ ازا اجل بلوچستان ہے جو جسے نی پل فروٹہ نی بارے بیت کہ میں مدنی قافلیہ الحمد سفر بیتے تو کوئٹہ اور کلات اے علاقے میں مدنی قافلے سفر سفر بتنا وت ہوتی چمبانی گنائی مناظر بست الحمد ہر لوگے تو کا سیب چھوڑ لٹک گیا الحمد hmm. اور اور مختلف قسمانی انگور سیسے نسل انگور سیسے کس میں سیب اور الحمدللہ آڑو دو دو چار چار کس میں آڑو علی بخارا اور بادام باغات الحمد للہ بیا فل فروٹ شہتوت بھی اس طرح کا, کا نہیں ہے وائٹ الگ ہے بلیک الگ ہے بیسیکلی بلوچستان کے کس شہر سے میرا آبا و اجداد سے تعلق مند بلوس کے علاقے سے بلوچستان کے علاقہ اچھا اب یہ آپ میرے خیال آج ہی مدنی قافلے سے واپس آئے ہیں تو کون سے شہر میں تھے آپ بلوچستان الحمد ہمارا مدنی قافلہ جامعت المدینہ مرکزی جامعت المدینہ سے بلوچستان کے بالکل بارڈر جو کہ ایران سے بالکل ملتا ہے جیوانی وہاں مدنی قافلہ الحمد سفر پر تھا خوش اچھا اب یہ آپ بلوچی سے بلوچی بھائی آپ گفتگو کریں گے میں آپ سے اردو مجھے بلوچی آتی نہیں ورنہ مجھے بہت شوق ہے کہ مجھے اور زبانیں بھی ہیں جیسے پنجابی میں میں نے بات کی تو خوشی کا اظہار کیا تو ہر قوم ہماری ہے ہر ہمارے بھائی ہیں بلوچستان الحمدللہ مجھے بھی کئی بار جانے کا موقع ملا مدبی کافلوں میں بھی جانے کا موقع ملا تو یہ ارشاد فرمائیے گا کہ Uh, جیسے آپ نے کہا کہ آپ جامعت المدینہ میں پڑھتے ہیں یہ بہت خوشائند بات ہے کہ یہ اسلامی بھائی دور حدیث میں اس وقت پڑھ رہے یعنی بلوچی عالم دین ہمارے پاس الحمد اور کئی اللہ کی ربط سے ایک نہیں ہے. ایسے بہت سارے اور سندھی عالم دین ہمارے پاس دعوت اسلامی پروڈیوس کر رہی ہے پختون ماشاء اللہ پچھلے دنوں تو امیر علیہ سنت نے سارے پختون اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ان کی دعوت کی تھی تو امیر علیہ سنت مختلف قوموں میں کام کرنے کا اور بڑے شاندار انداز میں مدنی کام کرنے کا ذہن دیتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان میں دعوت اسلامی کے مراکز اور جابت المدینہ کہاں کہاں کائن ہے الحمد اے میں تبلیغ و قرآن و سنت علمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی فیضانی جو کہ پورے ملکے تو کا پورے دنیا تو کا پہلے گیا امے پہ میں صوبہ بلوچستان ہے تو کا بھی الحمد للہ پا اور روچ اللہ تعالی رحمتہ چھ دعوت اسلامی دیما بڑھ گئے الحمد ترقی کرنے گے ادا چی ماراؤ میں پہلا جو ہے کراچی ختم بے کے بعد ہب چوکی شروع بھی ہب چوکی ہے تو کا الحمد دعوت اسلامی مدنی مرکز اور مدارس المدینہ قائمہ اور چوک کا مقامی چوک حافظ بن گیا الحمد للہ انگدی میں علاقے نہ روئے تو عہدہ اتھلے ہے جو اس پہ الحمد دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ موجودہ جو کہ دار العلوم اور درس نظامی عالم بنے گیا اور الحمد للہ بھی مدنی مرکز فیضان مدینہ قائما اور وندرے جو فیضان مدینہ، اسی دعوت اسلامی ایک مدنی بہار کے کہ ایک وسط زمانے نے چیزے سال پہلا جو مدنی مرکز ایک سنگما ہی بتتا جو کہ دا روچ و شب گناہ جو گرام بتتے گا الحمدللہ دعوت اسلامیہ یہ جگہ خرید کو اور اشیاء مرچی مدنی مرکز بنے تھے الحمد للہ عی میں سفر بہ گیا مدنی کاپلا تو کراچی میں پہلا استعمال کو فیضان مدنی الحمدللہ للہ نماز ادا کوتے خوشی حاصل بت کے ادا گناہ نی اسلامیہ مرچی آپ کیا تھا وہاں پر سینما گھر سنیما گھر تھا وندر میں دعوت اسلامی نے خرید کر اللہ کا گھر بنا دیا الحمد للہ مدینہ بنا دیا یہ باہر آپ دیکھیں آپ کی دعوت دلوقتي. اسلامی آپ اس وندر میں رہنے والے بلوچستان کے اس ایریا میں رہنے والے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ یہ سمجھے نماز پڑھنے کی جگہ ملی ان کی اصلاح کے لیے ایک مدنی مرکز قائم ہو گیا آگے چلیں وندر تک پہنچ گئے مزید دیمے علاقے نہ رہوے تو خوشدار کہتے ہیں یہ سجی اکی پٹّی ہے الحمد للہ مبارک جگہ خوشدار خوشدار باریہ جوست عہدہ مردما چی جو سینا میں سینا یابر جو مردم کر گیا یابرا یابر کہ تو کا صحابہ کرام نے بھی وجود آرام فرمائے نہیں گیا الحمد للہ تو کا دعوت اسلامی ہے مدنی مرکز قائم ہے اور جامعت المدینہ جو کہ عہد کشبر مردم گاؤں دیاتا نہیں الحمد للہ اشقان رسول وتی چپکان عہدہ راہ دے گیا اور عہدہ و شب دعوت اسلامی ہے نا سہولت دے گئے وارے نہیں گئے الحمد للہ انتظام کر گئے اور عہدہ چی الحمد آج تک جو مقامی مردم گس گئے تھا کہ ادامت میں سر چسکتا میں آفز وغیرہ خاندان کا سکتا تھا الحمدللہ دعوت اسلامیہ مرچ گیا چو دو روغ بیتا اہدا اجدہ آفز آفز قرآن اٹھارہ ماشاء اللہ اب آگے جائیں گے تو پھر گوادر تو کوئٹہ <تصفح> اللہ کی رحمت سے <تصفح> ہر چھوٹے بڑے شہر میں کوشش ہو رہی ہے کہ اگر مراکز نہیں تو بنائے جائیں مساجد بنائی جائیں میں یہاں پر ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کیونکہ اٹلی میں بھی آشقان رسول سن رہے بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان وہاں لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر غربت کی وجہ سے بہت سارے ایریوں میں پراپر مسجد کا انتظام نہیں ہے مدرسۃ المدینہ کا انتظام نہیں ہے جامعت المدینہ کا انتظام نہیں ہے تو بالخصوص ہمارے ان دونوں صوبوں سے محبت کیجیے اور آگے بڑھ کر ان صوبوں میں مساجد اور مدارس بنانے میں دعوت اسلامی کا ساتھ بھی دیئے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آپ کی دعوت اسلامی سال میں پانچ سو سے زیادہ مسجدیں بناتی ہے شاید تین سو پیسٹھ دن ہیں اور پانچ سو سے زیادہ مسجدیں ہیں تو کیوں نہ ہم بھی اپنے لیے دنیا میں تو گھر بنا لیا مسجد وہ ہے جو جنت میں گھر بن جاتا ہے اپنے والدین کے لیے اپنے مرحومین کے لیے خود اپنے لیے آپ یہ مسجد بنانے کا کام کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کیجیے اس سے پہلے کہ ہم صبح خیبر پختونخوا کی طرف جائیں آپ کی کالز بھی لینی ہے لیکن بلوچستان کی بات ہو اور پاکستان کے قدرتی وسائل کی بات نہ ہو مادنیات کی بات نہ ہو تو ایسا لگتا ہے بات ادھوری رہ جائے گی آئیے چھوٹا سا مجھے گلدستہ دکھاتے ہیں کہ آپ کے وطن ہمارے وطن پاکستان کو اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے زمین کے اوپر جو فصلیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی اب چلتے ہیں کچھ زمین کے اندر اللہ نے مادنیات اور قدرتی وسائل سے کیسا نوازا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ویسے تو پورا پاکستان ہی قدرت کا انمول توفہ ہے لیکن اگر پاکستان کے قدرتی وسائل کی بات کریں تو الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ نمک کی کان جی ہاں یہ قدرتی نمک کی کان جو کھیوڑا میں واقع ہے یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن پاکستان میں موجود ہے کوئلہ جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہے انسانی زندگی کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جی ہاں اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوئلہ پاکستان کے پاس موجود ہے اسی طرح گیس سونا تانبا ماربلز اور نہ جانے کیا کیا پاکستان کو اللہ نے بڑی تعداد میں نوازا تو سلام ماشاء اللہ چل کے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے وطن کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے بہت ساری کال جمع ہو گئی ہیں اور یقیناً آپ سب سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہوں گے اسی لیے کالز کیے کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے امام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد مدنی بھائی ویسے اے بھی تسی پنجابی ہو یا پختون ہو پہلے ایج بتا دو تسی پنجابی آج بات چلو آج بتا آج دو تسی پنجابی بھی گل کرتے ہو کلام تھی پختون بھی پڑھتے ہو کون پنجابی پنجابی چلیں تو ان ان سے آج کچھ زبانوں کے کلام بھی سننے اور پہلے کالس ان جی مکہ شریف سے ماشاء اللہ مدنی چینل کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے اور بہت اچھا لگ رہا ہے پاکستان کی آجازہ. یوم آزادی اور تمام مدنی چینل کے حاضرین اور ناظرین کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو اور مدنی چینل کی وجہ سے ماشاء مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ جب مجھے بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ اکثریت تعداد ہے جو لوگ مجھے اس وجہ سے میں ان کو جب یہ بولتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور پھر وہ مجھے مدنی چینل کا کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ جی آپ کا مدنی چینل ہے اور اس, کی و... اس کو ہم دیکھ دیکھ کر ہماری زندگی بدل رہی ہے پہلے ہم بہت گناگار تھے ہمیں اسلام کا پتہ نہیں تھا اور آج مدنی چینل کو دیکھ دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ بہت زیادہ علم ملا ہے اور ہم سیدھی راہ پر چلنے لگ گئے ہیں سچ بولنے لگ گئے ہیں نماز قائم کر لی ہم نے تو ماشاءاللہ اس ٹائم بہت فخر ہوتا ہے کہ اللہ پاک مدنی چینل کو دن ڈوگنی اور رات چگنی اور ترقی دے اور پھر وہ امیر اہل سنت کا نام لیتے ہیں اور تمام وار ملگین کا نام لیتے ہیں اور پھر فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اسلامی چینل اور مدنی چینل ایسا چینل ہے جو جس کی وجہ سے پاکستان کی عزت لوگوں کی نظر میں زیادہ ہو رہی ہے اور میں پھر وہ جب دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو تو تب فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہے اور دعوت اسلامی ہمارے پاکستان میں السلام علیکم و اللہ و رحمۃ وبرکاتہ آپ نے مکہ شریف سے کال کیا یہاں موجود جتنے اسلامی بھائی ہیں ہم سب ہماری مدری چینل کی مجلس کے لیے جو ناز... یہاں حاضرین بھی ہیں ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے ہماری مغفرت کی دعا کیجیے گا اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں بھی اس در کی بار بار حاضری نصیب ہو اگلی کال I am Karachi Pakistan I congratulate Abdul Habib Bhai and all the viewers of Madani channel for the in independence day of Pakistan I pray to Allah that peace keeps my country, Pakistan, happy and peaceful. Ameen. Pakistan, Zinda, zinda bar. bar. as wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum as wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah for your call and your appreciation and your prayers. May Allah accept your prayers about uh, our beloved country, Pakistan. Aagli call ki taraf chalte. میں آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں اور مجھے آپ کا پروگرام اتنا پسند آ رہا ہے میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے یہ آپ کا پروگرام دیکھ کے جب آپ نے یہ شکرانے والا بات کیا تو میں نے الحمدللہ للہ الحمد مرتبہ دور تک میں نے اسی شکرانے میں پڑے گا پڑھے اور پانچ سو مرتبہ یار لاہور یا رحیم میں نے پڑھا یہ آپ نے جب یہ بات کی ہے نا کہ شکر کرنا چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ بھی پڑوں گا شکرانے کے شاہان اللہ شہان اللہ بالکل شکر کرنا چاہیے اور شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں سے بچ کر بھی شکر کرنا ہے بہت اچھا لگا آپ نے یہ درود پاک پڑھے اور اللہ کرے کہ جتنے ناظرین ہیں آج شکرانے کے نوافل ادا کریں یا سجدہ شکر ادا کریں یا درود پاک کثرت سے پڑھیں ساری دمازیں پابندی سے پڑھیں صرف چودہ اگست نہیں بلکہ آج سے آن ورڈ ساری دمازیں ہم نے پابندی سے پڑھنی ہے جو قزا ہو گئی اس کی توبہ بھی کرنی ہے اور اس کو بعد میں حساب لگا کر ادا بھی کرنا ہے اگلی کال دیجیے مدنی چینل پہن کی خوشبو, پانی خوشبو ہے۔ عبد بھائی جن خیال ہے تا سندھی میں بھی کوئی اصلاح کلام بدھا یہ نعت مبلک بھی موجود ہے سبحان اللہ جی بابا سائیں نعت پڑھنا میں کچھ کر دیتا ہوں بھائی. پنجابی اور سندھی مجھے معاف کر دیجیے گا اور کچھ ایک دو اشار سنیں گے اگلی کال محمد میں حاضی عبد الحبی اور امام صاحب کو تمام دیگر اسلام بھائی کو چودہ اگست مبارک اور تمام اہل وطن چودہ اگست مبارک وعلیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں نے یہ کہنا ہے کسی طرح چودہ اگست منایا کسی نے کسی طرح منایا تو میں نے اور دن کو بھی آج دو نفل پڑے شکرانے کی اور سارا دن میں کس طرح لیکن جی اگلی کال دیجیے اللہ اللہ کی مطلب کیا اگلی کال عقیل احمد اطاری جو ہر بخ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ مرحبا پاکستان کو سلام آج چودہ اگست ہے اور ہم یہاں ساؤتھ افریقہ میں لیکن مدینی چینل کے ساتھ آپ کے ساتھ جو میں آزادی میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے پاکستان زندہ باد. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اگلی کال دیجیے مجھے نالو محمد بختاریاں آباد کریں سلسلوں تمام سٹھو کے جس میں آزادی مبارک جی اللہ دعا ہے سلسلے قبول تھے السلام علیکم و اللہ و اللہ وبرکاتہ چلے اگر آپ سندھی میں انشاءاللہ اللہ ایک دو شعر ہمارے سندھی مبلک سے سنیں گے پھر اسد بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں اور ان سے گزارش بھی کریں گے اس میں کچھ پنجابی بھی ہو خیبر ہماری پختون زبان بھی شامل کر لیں بلوچی اگر آتی ہو تو وہ بھی شامل کر لیں کچھ زبانوں کا مکس بدری دستہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم چلیں گے ایک صبح ہم نے جانا ہے خیبر پختونخوا ان اس کے بارے میں بھی کچھ جانیں گے جی حبی بل منہ جو مستعفی پاک پدرو لکھن میں مجھو مجھوستفی پاک پد لکھن میں جی گل گلاب سوڑوں گلن میں مجھو مستفیٰ پاک پد لکھن میں جی گل گلابیا سوڑوں گلن میں I should have جیے گل گلابی یگ گولن میں جی گل گلا گلن میں بھائی کی طرف چلتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام جو ہیں مختلف زبانوں میں اگر کچھ کچھ اشار ہو جائے ان شاء اللہ مدینے والے مدینے والے کدلو ری ملو دیوا دوہ دیوا لوہ سے والے قدلو د والے والے والے حج ہی جماں بگلو لولیا یاد باں بدن دہاسنی نیتل یاد بدن دہاسنی نیت التا یاد باہ بل بھولیاں ماں be true. میادید وطن شوی ندی عرب میا دیدی وطن شوی ندی عرب میادی قدرتا ارب میا دیدی کر قدر شتا شلتا یادو پختون میں وہ آپ وہ آمیر علیہ سنت کی منقبد بھی بڑی پیاری پڑتے ہیں اس کے دو شعر سیدی پڑ سید سید سید سیدار نام میں نشمام نشم کے نام پے میری قربان ہو سدھ کے عمام پے میری قربان ہو ساری دید پانونا ساری دا پانونا ساری جدید پے سیدی سیا ان شاء اللہ بلوچی نات اگر کچھ اب اگلی بار یاد کر کے آنا ہے آپ نے انشاءاللہ شاء چلے جناب مدری چل کے ناظرین آپ کی بہت ساری کالس بھی شامل کی سلسلے میں مختلف صوبوں سے متعلق بھی اپنے مدری پھول لیے ہیں خیبر پختونخوا چلنا ہے مگر ہمیں کل مدری مذاکرے میں امیر اہل سنت نے بڑی پیاری ترغیب بالخصوص مدری منو مدری منیوں کو دی گئی کہ آج سو بار یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ کی تصویر پڑھنی ہے سبحان اللہ بڑوں کی حکمت بڑی ہوتی ہے کیا پیاری بات زبان پر وہ گویا چڑھانا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں کہ یہ ذکر بار بار ہوتا رہے ہمیں کچھ مدنی منو یا منوں نے کچھ مدنی گلدستہ ویڈیو, آ, ویڈیو کال بھیجی ہے وہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ پاکستان مینار پاکستان پر طے ہوئی تھی وہاں سے ہمارے رکن شورا یاپور جی کا بھی سنا ہے کوئی مدنی گلدستہ آیا تو وہ بھی دیکھیں گے اور تمام بھائی کو اور تمام مبارک بھائی کا کیا بات ہے مدینے کی بہت مبارک اور امید ہے کہ اور بھی مدنی منع مدنی منیا پڑھ لیں گے یا پڑھ چکے ہوں گے آ, چلتے ہیں مینار پاکستان ہمارے روپیہ حجی حدی یافور میں کیا پیغام دے رہے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ <سلم> صلی اللہ علیہ <سلم> <وطالعہ> رکھ کے بتن کی نعمت کی ملی اسے تم یاد رکھو کیزادی ایک نعمت ہے اس کی قدر کیجئے اور اپنے وطن کی ترقی پر اپنا, اپنا کردار ادا کیجئے پاکستان زندہ باد ممالک میں سر فہرست سہگاؤں دریاؤں پہاڑوں آبشاروں کی سرزمین موسم گرما سرما بہاروں خزاؤں کی نعمتوں سے مارا مال گیارا وطن ہمارا وطن جا پڑھ پا پاکستان سرزمین ہے کیا مسن ہے میرے دادا کا لال شاہباد جلندر کا بابا فریدین چنڈے شکر کا سلطان بابر احمد اللہ تعالی علیہ کا امام بری اور علم و عرفان کے فیصروں کا مملکت پاکستان پاکستان زندہ بار. مقصد میرے شکر طریقہ طبی اہل سنت کی طرف سے میری طرف سے تمام اہل وطن کو آزادی مبارک <سلام> <سلام> اللہ ماشاء کیا خوبصورت بدری گلدستہ اور کتنے پیارے مناظر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے رکن شورا کو بھی سلامت رکھے پورے وطن کو سلامت رکھے آج یقیناً خوشی کا دن ہے اللہ ہمارے وطن کو خوشیاں نصیب فرمائے غموں سے آفتوں سے دہشت گردیوں سے بد امنیوں سے محفوظ فرمائے ہمارے وطن کی بہاروں کو کبھی خزانہ لگے یہ وطن اسی طرح پھلتا پھولتا آگے رہے اور اس میں رہنے والوں کو رب از مزید خوشیوں سے مالا مال فرمائے ہم اپنے رب سے ایک اور دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ اس وطن میں رہنے والے کچھ بہت پریشان ہیں بیمار ہیں قرضدار ہیں گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں بے اولاد ہیں اے اللہ آج خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن ہم تج سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے غمگین ہیں اے اللہ ان کے غموں کو خوشیوں سے بدل دے ان کے دکھوں کو قرار اور چین سے بدل دے بیماریوں کو صحت سے بدل دے غموں اور فک فکر کو اے اللہ مالداری سے بدل دے آج سارے پاکستان میں رہنے والے آشقان رسول کی خیر فرما دے میرے مالک تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے آج ایسی رحمت کی نگاہ فرما کہ پاکستان میں جتنے غمگین بے قرار بے چین اور بیمار ہیں سب کو قرار سکون اور صحت نصیب ہو جائے مدیچل کے نادین سلسلے کا وقت اب اختتام کی طرف ہے چلنا خیبر پختورخوا کی طرف ہے پہلے دیکھتے ہیں خیبر پختورخوا کا ایک مدری گلدستہ اور پھر پشتوں میں مدنی پھول حاصل کریں گے جی خیبر پختونخوا یا مختصر طور پر پختونخوا پاکستان کا ایک صوبہ ہے جو پاکستان کے شمالی مغربی حصے میں واقع ہے رقبے کے لحاظ پاکستان کے چار صوبوں میں سب سے چھوٹا جبکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا صوبہ ہے اس کا شمالی حصہ سر سبد و شاداب علاقوں پر مشتمل ہے جہاں لوگ مختلف علاقوں سے سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور جنوبی حصہ شہروں پر مشتمل ہے جہاں پاکستان کے بہت سے اہم ادارے اور سنادے موجود ہیں صبائی زبان پار حکومت پشاور ہے جی ماشاءاللہ اللہ خیبر پختونخوا کے بارے میں کچھ سنا ہم نے ایک بات تو میں جانتا ہوں کہ ہمارے پٹھان محنت کش ہمت والے طاقت والے حوصلے والے مشکل کام کرنے والے اور ساتھ ساتھ اسلام کے لحاظ سے نمازیں پڑھنے والے پردہ کرنے والی ان کی خواتین یعنی اسلام کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت ان کے اندر ایک نیچر نظر آتا ہے اس کی وجہ کیا یہ بھی جانیں گے جی آ آ اختر بھائی بخیر راغلے ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ خاموش بیٹھے ہیں تو کچھ بتائیں ہمارے صوبہ خیر آپ کا ویسے تعلق خیبر مختونخوا میں کہاں سے خدا ہے خدا جو ہے ہمارے جو اس پہ میرا دل چاہتا ہے کوئی بول دوں سب کرتے نہیں تو سلام کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھی سلام کے بعد یہ بولنا چاہیے پخیر راغلے خوش آمدید کہتے ہیں دی دی تو اس کے جواب میں بڑا پیرا جملہ یوز کرتے ہیں خدا دے او بخا اللہ تیری مخ سے رکھتے ہیں اس طرح بولتے ہوئے ماشاء اللہ. اور میرا تعلق بیسکلی میری پیدائش تو خیر کراچی کی لیکن ابا اجداد جو ہے وہ مردان کے ہیں کے؟ مردان مردان, مردان. مردان. مردان تاثیر سوا بھی اب وہ تھوڑا سا آگے ترقیاں ہوتی گئی تو بدلتا گیا اور دوسرا یہ کہ چونکہ ہم جشن آزادی کے لحاظ سے یہاں جمع ہیں الحمدللہ تو لمایا فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے طویل ایک فہرست ہے آپ میں خبو اسلامی روڈ مدنی چینل کر تون کو الحمد للہ یو زلباسول اللہ جشن آزادی ہوں بارہ قیدر کو میں انشاء اللہ اور خدائے زملوں گا دد وطن حفاظتوں کی اور علماء اہل سنت یو ڈیل کردار دے ددے پاکستان پزادی پا کے بالخصوص حضرت پیر امیل و حسنات پیر احمان کی شریف ورتا بھائی داغا دا شان پیر عبدال لطیف زکوڑی شریف دے مفتی شاہستہ گل قادری صاحب دے یعنی ڈیر منگت جو کو مشائق ہو الحمد للہ عقیت دی کہ ایسا چولے لے دا دماں جو کمر پختون اسلامی رونا دی کہ پاکستان نہ باہر دی ہر یو کار دی کہیں بداش سے بکئی جب پاکستان کی عزت کی انشاءاللہ جس پر واقعی نا دوا سا اللہ ماشاء اللہ ما اللہ تو پختون جو ہے یہ نماز کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے پردے کے حوالے سے تو یہ کیا بچپن سے ان کی اس حوالے سے تربیت ہوتی ہے یہ ایک نیچر بن گیا ہے اس کی کیا وجہ ہے الحمدللہ بچپن سے میں نے یہ دیکھا بچ میں بولتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ آپ نے اردو میں پوچھا اردو میں کہہ رہا ہوں کہ واقعی جب سے دیکھا ہے ایک نہ صرف نماز کے نہیں مطلب یہ پردے کی پابندی اور باشرا رہنا سر کا ڈھکا رہنا ایک تھا اب کچھ حالات ایسے کا ایک اور بڑی پیاری چیز ہے پاکستان بننے سے پہلے جب تقسیم نہیں ہوئی تھی تو جس کے نام کے ساتھ خان لگا ہوتا تھا نا تو اس کا مطلب تھا یہ مسلمان ہے لفظ خان جو ہے وہ مسلمان کی پہچان آج بھی دنیا کے کئی ممالک کے اندر کیونکہ پاکستان میں تو اب چونکہ غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے تو اب یہ فرق اتنا محسوس نہیں ہوتا لیکن لفظ خان دیٹ مینس مسلمان اچھا اللہ اللہ نے دیکھا ہم نے یہ کہ ان کو قوت سے بھی نوازا ہے یہ وہ قوم ہے جو مشکل کام کر جاتی ہے ہماری محنت مزدوری کے کام بلڈنگ بنانے کے کام روڈے بنانے کے کام اور بڑے ڈفیکلٹ کام ہم نے دیکھا کہ ہم جیسا کمزور آدمی تو نہ کر سکے لیکن ہمارے پشتون جو بھائی ہوتے ہیں ماشاء اللہ نے بڑی کہتے ہیں کہ سوئی کے مقام سے کراچی تک یا گیس لانا زمین کو چیرنا آہ آہ یہ وہ خان صاحبان کرنا وہ یہاں تک اس کو یہ لے کر رہے ہیں اور ایک اور کر دوں کہ جو میری ناقص معلومات ہے اس کے اندر کہ الحمدللہ اس قوم کے اندر جو ہے نا مطلب وہ ایسا نہیں کہ پہلے کا بھی ہندو معاملہ تھا یا پھر بعد میں یہ کنورٹ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کے زمانے سے معاملہ کہ یہ ان کی اولادوں میں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے تو شاید یہ مذہبی جو زیادہ رجحان تھا وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو پیچھے بیک گراؤنڈ سے اچھا بڑی خوبصورت بات منزیشن کے ناظرین کو شاید نہ پتا ہو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سبحان اللہ جن کے دن رات گاتے ہیں وہ بھی پٹھان ہیں کندھاری پٹھان ہے سبحان اللہ اور کتنا بڑا اس امت پر وہ احسان ہے سبحان اللہ تو اللہ کی رحمت سے ہمارے ہر صوبے کا اپنا ایک رنگ ہے ہر صوبے کی اپنی خوشبو ہے گلگت بلتستان جائیں تو اس صوبے کی بھی کیا بات ہے نہروں کا جھیلوں کا اور آبشاروں کی خوبصورتی کا وہ ایک صوبہ ہے پاکستان کی جھیلوں کے بارے میں ایک خوبصورت بدری گلدستہ ہے جس میں خیبر پختونخوا کی بھی بہت ساری جھیلیں ہیں آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم مل کر اس سلسلے کا اختتام قومی ترانے پر کریں گے اور میرے ساتھ کچھ اسٹوڈیو میں بھی حاضرین آئے ہوئے ہیں حالانکہ ہم نے باقاعدہ کوئی انتظام نہیں کیا تھا مگر ان کی محبت تشریف لائے تو یہ بھی ہمارے ساتھ قومی ترانے میں شامل ہوں گے اور ایک انوکھا پاکستانی بھی آپ کو میں نے دکھانا ہے کہ اللہ ہمت نہیں ہارتے وہ ویسے ڈسیبل ہیں ان کے بہت سارے یوں سمجھے کہ صحت کے حوالے سے پرابلم ہے میں نے ایک میں ان کو جب بھی فضان مدینہ میں دیکھا ہے پہلی صف میں نماز پڑھتے دیکھا ہے اور ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں دیکھا ہے سر پر امامہ سجاتے دیکھا ہے یہ, یہ بہت بڑا درس ہے ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائیوں کے لیے تو وہ بھی ہمارے ساتھ ترانے میں شامل ہوں گے ابھی بھی خوش ہو رہے ہیں تو ان وہ کون ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن آئیے پہلے ہم آپ کو پاکستان کی خوبصورت جھیلوں کے خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں اللہ نے ہمارے وطن کو بے شمار خوبصورت جھیلوں سے نوازا ہے کچھ جھیلوں کی بات کرتے ہیں بابل مدینہ کراچی کے قریب ہے حالجی جھیل اسی طرح ٹھٹا شریف کے قریب ہے کلری جھیل سیون شریف کے قریب موجود ہے منشر جھیل کوئٹہ شہر والوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت جھیل جھیل موجود ہے اور اب شمالی علاقہ جات کی طرف چلیں تو زلہ مان سہرہ تو ضلع مانسہرا تو جھیلوں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وادی کاغان کے قریب ہے آنسو جھیل وادی ناران کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر جھیل سیف الملوک حسن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی اور اس کے علاوہ لولو سر شندور اور بہت ساری جھیلیں حسن میں لاجواب ہیں اللہ نے ہمارے وطن کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ آپ نے دیکھا کس کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں اللہ نے کتنی ساری نعمتوں سے اس وطن کو نوازا ہے آخر میں, میں نے ایک بات کرنی ہے آج کے بعد اپنے وطن کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچئے گا آج کے بعد اپنے وطن کے بارے میں کبھی منصیب سوچ نہ رکھیں ہم غلط ہو سکتے ہیں ہمارا وطن غلط نہیں ہے ہمیں اچھا ہونا ہے اللہ نے ہمیں نعمتوں میں کمی نہیں دی ہے اب ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہ کرتے ہوں تو یہ ہمارا قصور ہے باقی دنیا گھوم کے دیکھ لیں ایسا وطن حرمین طیبین کی خیر مثال تو الگ ہے اس کو کہیں کمپیئر نہیں کیا جا سکتا مگر اس کے بعد دنیا میں ایسا وطن کوئی نہیں جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس کی قدر کی دیئے اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام دیئے امن و امان میں اپنا کردار ادا کی دیئے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے جس کے دیگر اعضاء سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے کبھی کسی مسلمان کو بالخصوص کبھی کسی پاکستانی کو ہم نے تکلیف نہیں دینی سب کا خیال رکھنا ہے تاکہ یہ وطن اور آگے کی طرف جائے قومی ترانے سے پہلے ایک کال اور پھر انشاءاللہ قومی قومی جی محمد شہباز شہبازی خان سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ جس طرح ربی نور شریف کی آمد پہ ایک جوش ایمانی بڑھ جاتا ہے اسی طرح جشن آزادی کی آمد پہ ان دنوں میں اپنے اندر اپنے وطن کی محبت کو بڑھتا محسوس کر رہا ہوں تو میں چندنیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ مجھے ان میں استقامت عطا فرمائے آرد. مجھے اپنے وطن سے الحمدللہ بے حد محبت ہے اور میں اپنی اس محبت کو مختلف لوگوں کے ساتھ یوں نبھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر میں اپنے والدین کا ادب و احترام کروں گا تو در حقیقت میں کسی پاکستانی کو بھی فائدہ دے رہا ہوں گا اگر میں کسی کو نیکی کی دعوت دوں گا تو میں اپنے پاکستانی کو فائدہ پہنچا رہا ہوں گا اگر میں کسی کو برائی سے منع کروں گا یہ بھی میرے کسی پاکستانی کا فائدہ ہوگا اور میں اپنے دفتر میں اگر اچھے طریقے کام کروں گا تو اس سے بھی میرے ملک و قوم کو فائدہ ہوگا اسی طرح اگر میں کسی کے غصہ دلانے پہ خبر کروں گا اور دوسرے کو راحت پہنچاؤں گا تو اس سے بھی میرے کسی پاکستانی کو فائدہ ہوگا جیسے کہا جاتا ہے اگر گھی گرے گا تو گرے گا تو کڑائی میں تو اس طرح کا میں کچھ اپنا ذہن بنا رہا ہوں اللہ مجھے اس میں فرمائے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ السلام اللہ اللہ اللہ علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بڑی پیاری بات آپ نے فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے اگر ہر فرد اپنی اصلاح کر لے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے پرابلم یہ ہم چاہتے دوسرے اچھے ہو جائیں میں اچھا ہو جاؤں تو سب اچھا ہو جائے گا اللہ مجھے بھی اچھا سچا پاکستانی بنائے اپنے وطن کا خیال رکھنے والا بنائے اور اچھا سچا پاکستانی وہی بن سکتا ہے جو خوف خدا دل میں رکھتا ہو جو عشق رسول دل میں رکھتا ہو جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ اپنے وطن کے لوگوں کا بھی انشاءاللہ شاء خیر بن جائے گا آئیے مل کر پاکستان کے قومی ترانے میں اور پھر سلاط و اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں جو اسلام میں موجود ہیں وہ بھی ساتھ آ جائیں اور ان ہم پرچم کے ساتھ اپنے وطن کا انشاء جی جی آ جائے ان کو لے آئیں ان کو ہاتھ پکڑ کے ذرا لے آئیں ٹھیک میرے پاس لے آئے ان کو جی ایشو <سؤال> <سؤال> علیک یا رسول الله صلوات و سلام و علی الک یا حبیب الله سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت استغفرک و توب الیک سبحانک اللهم وبحمدک لا اله الا انت فرک باتوب علی رکا باتوب علیٰۃ وسلام الله پاکستان پاکستان کا مطلب کیا ہمارے رہنما ماشاء الله بہت سب کو مبارکی <تصفيق> نور کی برسات ماشاء اللہ <تصفيق>